کتاب المضاربه المضاربه عقد على الشركه في الربح بمال من احد الشريكين وعمل من الاخر ولا تصح المضاربه الا بالمال الذي بينا ان الشركه تصح به کتابت بھائی آج ہم مزاربت کے بارے میں پڑھیں گے بھائی مزاربت یاد رکھیے مزاربت مشتق ہے ضرب سے بے اور ضرب کا ایک معنی تو آپ جانتے ہیں پٹائی کرنا اس کے کئی معنی آتے ہیں ایک معنی اس کا آتا ہے زمین میں گھومنا چکر لگانا سفر کرنا تو یہ مزاربت اس سے ماخوذ ہے مولانا مزاربت اس میں بھی یہ آپ کل بھی بیان ہوا بھائی مزاربت کس کو کہتے ہیں کہ مال ایک کا ہو محنت دوسرے کی ہو اور نفا آپس میں کیا کر لیں تقسیم کر لیں یہ آخر مزاربت کہلاتا ہے اور اس میں بھی دیکھو وہ جو عمل کر رہا ہے وہ تجارت کرتا ہے زمین میں گھومتا ہے کبھی ایک طرف تجارت کے لیے جا رہا ہے کبھی دوسری طرف تجارت کے لیے جا رہا ہے بھائی جی تو علم دیکھیں اب اصطلاحی تعریف خود متن میں کر رہے ہیں صاحب خدوری و کتاب میں المزاربہ عقد علی شرکتی فی الربح بمعلم من احد الشریکین وعمل من الاخر مزاربت عقد ہے شرکت پر فی الربح کس کے اندر نفع نفے میں شرکت پر عقد کا نام کیا ہے مزاربت ہے بھائی نفے میں شرکت پر جو عقد ہوتا ہے بیمال بن احد شریک شریک من الخر دو شریکوں میں سے ایک کی طرف سے مال پر اور دوسرے کی طرف سے عمل پر بئی تو یہ عقد ہوتا ہے دو شریکوں میں سے ایک کی طرف سے مال پر اور دوسرے کی طرف سے عمل پر بئی نفع میں دونوں شریک ہوں گے بھائی تو محنت مال ایک کا محنت دوسرے کی اور نفع آپس میں کیا کرتے ہیں تقسیم کرتے ہیں پھر جتنی شرط ٹھہرا لے اس کے مطابق نفع کے مستحق ہوں گے مثلا ایک آدمی کو میں نے مال دیا کہ اس مال سے تجارت کرو جو نفع کماؤ گے اس نفع میں دو حصے میرے ہوں گے ایک حصہ تمہارا تو اسی طرح تقسیم ہوگی اگر میں نے ہم نے شرط ٹھہرائی آدھا آدھا نفع ہوگا آ جو بھی نفع ہوگا آدھا تمہارا آدھا میرا تو اس کے مطابق تقسیم ہوگی اگر یہ شرط ٹھہرائی جتنا بھی نفع ہوگا ایک حصہ تمہارا تین حصے میرے ہوں گے تو اسی کے مطابق کیا ہوگا نفع تقسیم ہوگا تو جو بھی شرط ٹھہرا لیں بھائی والاربت اللہ بل مال الدی بینا ان شرکت خوبی اور صحیح نہیں ہے مزاربت مگر اس مال کے ساتھ اللہ بینا جو کہ ہم نے بیان کر دیا کہ ان شرکت خوبی کہ شرکت صحیح ہے اس کے ساتھ بھائی وہ مال جس کے ساتھ ہم نے بتلایا تھا شرکت صحیح ہے اسی کے ساتھ مزاربت بھی صحیح ہے اور شرکت کس میں صحیح تھی بھائی درہم دینار, دینار, دینار, دینار, دینار اور دراہم دنانیر اور فلوس نافکا ان میں بھائی عقد مزاربت بھی انہی میں ہوگا بھائی شرتی ہا رکھو بینا مشاء اللہ دما میناہ مسماتن اور مزاربت کی شرائط میں سے ہے مالانا کہ نفع دونوں کے درمیان ہوگا مشاعن بھائی مشا طریقے پر بھائی کس طریقے پر یعنی <تصفيق> <تصفيق> پھیلا ہوا ہو دونوں کا حصہ یعنی کسی کا حصہ متعین نہ ہو مثلا میں ایک آدمی کو بھائی مال دیتا ہوں کہ جاؤ اس سے محنت کا تجارت کرو نفع کماؤ جتنا نفا کماؤ گے آدھا میرا ہوگا آدھا تمہارا اب ہم دونوں کا حصہ پھیلا ہوا ہے ایک درہم بھی کمائے گا تو آدھا میرا آدھا اس کا. سو دیر کماتا ہے پچاس میرے پچاس اس کے ہزار درہم کماتا ہے پانچ سو میرے پانچ سو دونوں کا حصہ پھیلا ہوا ہے لیکن اس کے بجائے اگر میں نے یہ کہہ دیا جتنا نفا کماؤ گے دس درہم میرے باقی سارے تمہارے یہ تو میں نے اپنے لیے دراہم مقرر کر لی ہے مولانا اب یہ درست نہیں ہے بھائی اب یہ اپنے مزاربت فاسد ہو گیا کیونکہ ہو سکتا ہے بھائی نفا کتنا ہو سارا دس دن درہم تو میرے ہو جائیں گے تو دوسرے کی کام کرنے والے کی کوئی شرکت آئی نہیں تو یہ جو اپنے لیے حالانکہ یہ تو آفت تھا ہی شرکت پر کہ نفع میں کیا ہوں گے دونوں لیکن اپنے لیے کوئی متعین دراہم مقرر کر لینا یہ تو شرکت کو توڑنے والی چیز ہے لہذا یہ ایسا کرنا درست اور اس صورت میں مضاربت کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی بھائی اور یاد رکھیے بھائی ابھی سے آپ کو حکم بتلا دوں مضاربت کے اندر مضاربت اگر فاسد ہو جائے تو جو کام کرنے والا ہے اس کو اس کی اجرت دی جائے گی بس اب سارا مال سارا نفع مالک کا اور جو محنت کرنے والا ہے کام کرنے والا ہے تجارت کرنے والا ہے اس کی جو اجرت بنتی ہے وہ ایک عجیب کی طرح ہو جائے گا ملازم کی طرح تو ہم دیکھیں گے اس جیسا جو ملازم ہو جو تجارت میں اتنا ماہر ہو اس کو اتنے عادثے کی کیا اجرت ملا, ملا کرتی ہے وہ اجرت اسے دے دی جائے گی جتنی بھی بنے بھائی جتنی بھی چاہے نفے سے بڑھ جائے ہاں لاف ہے اور بعض کو کہا فرماتے ہیں نہیں نفے سے نہیں نفے جتنی اجرت بنے گی وہ اس کو دے دی جائے گی لیکن نفے سے زائد نہیں بھائی یعنی نفع میں جو اس کا حصہ بنتا ہے اس سے زائد مثلا دیکھو میں نے زید کو پیسے دیے اور میں نے کہا بھائی کہ اس سے کاروبار کرو تجارت کرو اور جو بھی نفع کماؤ گے سو درہم میرے باقی سارے تمہارے تو یہ میں نے کیسی شرط لگا دی شرط فاطل تو نے مزاربہ کیا ہو گیا فاصل اور آخر مزاربہ جب فاسد ہو جائے تو جو کام کرنے والا ہے یاد رکھیے جو کام کرنے والا ہے جس کو کہتے ہیں مضارب اور جس کا مال ہے وہ کہلاتا ہے رب المال کام کرنے والا کیا کہلاتا ہے اور جس کا مال ہے وہ کیا کہلاتا ہے رب المال تو اب مضاربت فاسد ہو گئی آپ مثلاً نفع ہوا پانچ سو درہم نفع ہوا بھائی وہ دو تین ماہ تک کام کرتا رہا اور پانچ سو روپئے نفع پانچ سو در نفع ہوا تو بھائی یہ تو مزاربت فاسد تھی اور مزاربت فاصدہ کا حکم میں نے بتلا دیا کہ سارا نفع کس کا ہوتا ہے رب المال کا ہوتا ہے اور وہ جو مظارم ہے وہ کس کی طرح ہے ایک ملازم کی طرح تو اس ملازم کی جو اجرت بنا کرے گی جو اجرت بنتی ہے وہ اس کو دے دی جائے گی بھائی مثلا بھائی اس جیسا کاروباری ماہر ملازم جو ہے اس کو مہینے کے سو درہم مل دیا دیے جاتے ہیں تو لہذا اب اس کو کتنے تین مہینے کام کے ہوئے لہٰذا اس کو کتنی اجرت دے دی جائے گی تین سو در اس کو دے دیے جائیں گے اور دو سو در کس کے ہو گئے رب المال کے نفع میں سے صورت سمجھ میں آ اور بعض وہ کہاں فرماتے ہیں بھائی کہ نہیں جو اس کی اجرت بنتی ہے وہ دی جائے گی لیکن وہ نفع میں اس کے حصے سے زائد نہیں ہونی چاہیے اور کل نفع اس وقت کتنا ہوا پانچ سو ہوا تو اب اس نفع میں سے یہ مزاربت ہوئی تھی نسفر یعنی کیا ہاں اس میں تو چلو دوسری صورت بنا لو دوسری صورت بنا لو مثلا بھائی کوئی اور ایسی شرط لگا دی تھی یا کوئی جس کی وجہ سے مزاربت کیا ہو گیا فاسد ہو گیا لیکن مزاربت ہوئی تھی نصف پر پچھلے مسئلے میں تو تھا بھائی سو دی... کتنے تھے میرے کیا شرط ٹھہرائی تھی میں نے سو دربار المطعین دراہیم تھے وہ صورت نہ بناؤ دوسری صورت بنا لو کہ بھائی آدھے نفم آدھا آپ کا ہوگا آدھا میرا ہوگا لیکن کوئی فساد آ گیا نہ اس کے اندر کسی وجہ سے تو اب اس کی فساد کی وجہ سے اب وہ ملازم کی طرح ہوا عجیب کی طرح ہوا اور جب عجیب کی طرح ہوا تو اسے اس کی اجرت مثل دی جائے گی لیکن یہ اجرت مثل اس کے حصے نفع سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے بس کہا کہ یہ ہے سمجھ میں آیا بھائی میں سلاسہ کا ہمارے آپس میں اختلاف ہے بھائی بات فرماتے ہیں کہ جتنی بھی اجرت ہو وہ دی جائے گی بس کیا فرماتے ہیں نفع سے زیادہ نہیں لہذا بھائی اب اس جیسے ملازم کی تین مہینے کی اجرت کتنی بنتی ہے تین سو لیکن نفع میں اس کا حصہ کتنا ہے ڈھائی سو تو تین سو تو ڈھائی سو سے بڑھ رہے ہیں لہذا ڈھائی سو ہی دے دیے جائیں گے اس سے زائد نہیں دیے جائیں گے سورج سمجھ میں آ گئی اور یاد رکھئے یہ جو مال مزاربت دیا جاتا ہے مزارف کو کہ لو بھائی جاؤ اس پیسے سے کاروبار کرو تجارت کرو یہ مال اس کے پاس امانت کے طور پر ہے لہذا اگر اس کے پاس ہلاک ہو جائے تو اس پر زمان نہیں آئے گا کیونکہ امانت بھی بغیر تعدی کے ہلاک ہو جائے تو اس میں زمان نہیں آتا زمان نہیں آتا مسئلہ سمجھ میں آیا سب کو بھائی تو لہٰذا کہتے ہیں بھائی وَمِن الرفح مشاعن اور شرط ہے اس ہےزاربتی اور مضاربت کی شرائط میں سے ہے بہن امام شان کے نفا ان دونوں کے درمیان مشاع ہونا چاہیے سمجھ میں آئے تاکہ شرکت رہے بھائی یعنی نصب میرا ہوگا نصف تمہارا یہ اس سلط میرا ہوگا دو سلط تمہارے یا ایک رکو میرا ہوگا اور تین اربار تمہارے اس طریقے پر ہونا چاہیے لائق کو مستحق نہیں ہونا چاہیے دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اس میں سے اس نفے میں سے دراہی مماتن کو مقررہ دراہم کا متعین دراہیم کا مستحق نہ ہو یہ نہ طے کریں کہ تمہیں اتنے پہلے میرے پانچ سو پانچ سو جتنا نفع ہوگا سعود الحمد میرے ہوں گے اور باقی نفع تمہارا ہوگا اس طرح نہ طے کرے ولا کتابی اور ضروری ہے کہ جو مال جو ہے وہ مال مزاربت مسلمن وہ سپرد کر دیا جائے کس کے مظارفی بھائی اس نے تجارت کرنی ہے یا نہیں کرنی تو مال تو دوسرے کا ہے تو رب المال کا ہے تو رب المال کے لیے ضروری ہے کہ سارا مال کس کے حوالے کر دے مظاہر کے حوالے کر دے جی تو کہتے ہیں ولا بدھی فون المال مسلمان المزاربی اور ضروری ہے کہ مال جو ہے وہ سپرد کر دیا جائے مظارف کے ولادل رب المال فی اور کوئی قبضہ نہ ہو رب المال کا اس, ما اس کے اندر اس مال میں رب المال کا کوئی قبضہ بھائی مظارب نے تجارت کرنی ہے اگر مال قبضہ کس کا ہے رب المال کا ہے تو وہ عمل کر سکے گا تجارت کر سکے گا اس کے ذریعے نہیں بھائی تو پوری طرح اس کے حوالے کیا جائے تاکہ اس میں آرام سے تصرفات کر سکے تجارت والے فیضا قنظاریا اچھا بھائی کیا کیا عمل وہ کر سکتا ہے مزارف بھائی کہتے ہیں بھائی کاروبار سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ کر سکتا ہے بھائی فیضا مزاربت مطلق اور جب صحیح ہو جائے آخر مزاربت بھائی جب مزاربت صحیح ہو جائے مطلق اس حال میں یہ مزاربت کیا ہو متلب ہو یعنی اس میں کسی قسم کی قید نہیں لگائی بھائی میں نے اپنا مال آپ کو دیا تھا جو اس کے ذریعے تجارت کرو لیکن میں نے یہ آپ کو نہیں کہا صرف کپڑے کی تجارت کرنا کسی اور چیز کی تجارت اگر میں نے کوئی قید ذکر کر دی تو اس صورت میں آپ قید کے پابند ہوں گے اس کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا آپ کے لیے اس سے تجاوز کرنا جائز نہیں میں نے مثلاً آپ کو کہا صرف کپڑے کی تجارت کرنی ہے اور کسی چیز کی تجارت نہیں کرنی بھائی تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گی صرف کپڑے ہی کی تجارت کر سکتے ہیں کسی اور چیز کی نہیں کر سکتے یا مولانا میں نے آپ سے کہا صرف لاہور کے اندر تجارت کرنی ہے لاہور سے باہر نہیں جانا تو پھر بھی اب آپ لاہور ہی میں کے پابند ہوں گے باہر تجارت نہیں کر سکتے یا میں نے آپ سے کہا کہ کپڑے کی تجارت کرنی ہے اور صرف ایک ماہ تک کرنی ہے کب تک نے مزاربت ایک ماہ تک ہے تو میرے اور تمہارے درمیان تو ایک ماہ تک ہی ہوگی اس کے بعد اس کے لیے تو کرنا اس میں صحیح سمجھ میں آیا یا میں اس کو کہتا ہوں کہ تجارت کرنی ہے لیکن سارا مال جو خریدنا ہے تم نے یا وہ زید سے لینا ہے کسی اور سے نہیں لینا تو یہ ساری شرائط جو بھی طے کر دی اس کو وہ مظاہرکین کا پابند ہوگا سمجھ میں یاد رکھیے اگر شرط ایسی لگائی جس میں رب المال کا فائدہ ہے تو پھر تو مظاہرے کے لیے اس کی پابندی ضروری نہیں پابندی ضروری ہے بھائی اور اگر شرط ایسی لگائی جس میں رب المال کا فائدہ نہیں ہے اس نے شرط لگا دی ہے تو اس شرط کی پابندی ضروری نہیں ہے بھائی رحمۃ اللہ اس شرط کی پابندی ضروری نہیں ہے بھائی رب المال نے کہا صرف کپڑے کی تجارت کرنا اس میں اس کا فائدہ ہے اسے پتا ہے بھائی کپڑے کی تجارت میں اس وقت نفع ہے دوسرے کسی کام میں اس وقت نفع <تصفيق> نفع اتنا نہیں ہے تو لہذا اب اس کا پابند ہوگا اس نے کہا تھا لاہور میں صرف کام کرنا اسی شہر میں دوسرے شہر میں کام نہیں کرنا کیونکہ اسے پتا ہے بھائی اگر ادھر گیا تو پتہ نہیں کن لوگوں سے ہاتھ ساتھ لین دین کرے گا کہیں سے میرا مال ضائع ہی نہ ہو جائے ادھر کے تاجر تو میرے جاننے والے ہیں سمجھ میں اس میں اس کا نفع ہے یا کیا کرتا ہے اور کوئی اس طرح کی زید کی شرط لگا دی کہ زید کے ساتھ معاملات کرنے ہیں تم نے اس پہ مال وغیرہ لینا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں زید جو مال لے کر آتا ہے وہ درست ہوتا ہے اس میں خراب مال نہیں ہوتا تو اس قسم کی شرط لگا دی جس میں رب المال کا فائدہ ہو تو مظاہر ان شرائط کا پابند ہوگا انہی کے مطابق اسے چلنا پڑے گا مخالفت کرنا اس کے لیے جائز نہیں لیکن اگر کوئی اور ایسی شرط لگائی جس میں رب المال کا کوئی فائدہ نہیں تو پھر مظاہر اس شرط کا پابند نہیں ہوگا بھائی تو اب بتلا رہے بھائی مظارف کیا کیا عمل کر سکتا ہے تو کہتے ہیں فیضا صحت مزاربت مطلق جب صحیح ہو جائے مزاربت اس حال میں کہ مطلق ہو مطلق ہونے کا کیا معنی کیا میں نے ہاں بہن سسور بھی لکھا ہوا کہ مقید نہ ہو زمانے کے ساتھ کسی جگہ کے ساتھ اور کسی خاص سامان کے ساتھ تو جب صحیح ہو جائے مزاربت مطلق ہو کر جاز علی تو جائز ہے مزارف کے لیے قلعہ اس کے لیے جائز ہے خریدنا اور بیچنا اور سفر کرنا اور مزاج کے طور پر دینا اور وکیل بنانا بھئی وہ کیا کر سکتا ہے خرید و فروخت دونوں کر سکتا ہے کیونکہ تجارت میں کیا کیا جاتا ہے خرید و فروخت ہی تو کی جاتی ہے وہی وہ سفر بھی کر سکتا ہے بھائی میں نے اس کو مال دیا لاہور میں وہ کچھ کراچی جا کر تجارت شروع کر دیتا ہے اس کی بھی اس کو اجازت کیونکہ میں نے کسی جگہ کی قید لگائی تھی میں نے تو مطلق مزاربت کی ہے تو وہ سفر بھی کر سکتا ہے وہ یوگ اور پونجی کے طور پر بھی بزاج کے طور پر بھی کسی کو دے سکتا ہے بزاج کس کو کہتے تھے کہ مال ایک کا ہو وہ دے کسی دوسرے کو اور سارا نفع خود ہی وصول کرے مال والے ہی کو سارا نفع جائے بھائی کام کرنے والے کا اس مال کے نفع میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں کے طور پر بھی دے سکتا ہے اس لیے کہ یہ بھی تجارت کے امور میں سے ہے اس میں تو دیکھو سارا کا سارا نفع مال والے کا اب میں نے کیا کیا میں نے مال دیا آپ کو کہ جاؤ اس مال کے لیے کیا کرو کاروبار کرو نفع ماپس میں آدھا آدھا تقسیم کریں گے آپ نے کیا کیا وہ سارا مال اٹھایا اور حمر کو بزاحت کے طور پر دے دیا سمجھ میں آیا حمر اپنے کاروبار میں میرا یہ ایک لاکھ بھی لگاؤ اور اس لاکھ پر جتنا نفا آیا کرے وہ مجھے دے دیا کرو دیکھو اس لاکھ کے نفے میں حمر کو دیا آپ نے حمر شریک ہے نہیں سارا کا سارا کس کو ملے گا مظارم کو ملے گا تو یہ اس کے لیے کرنا ایسا کرنا جائز ہے بھائی وہ اور یہ بھی اس کے لیے جائز ہے کہ کسی کو وکیل بنائے بھئی تاجر سارے کام خود نہیں کرتا ہر جگہ خود نہیں پہنچ سکتا تو کیا کرتا ہے ہاں وکیل بیچ دیتا ہے کسی ایک طرف ایک کو بیچ دیا فلاں جگہ پلاں چیز خرید لو بھئی دوسرے کو بیچ دیا فلاں جگہ پلاں چیز خرید لو تو یہ تو تاجروں کے ہاں ہوتا ہی رہتا ہے تو لہٰذا وکیل بھی بنا تو جو عمور تاجر کیا کرتے ہیں وہ امور یہ کر سکتا ہے ول صلاحت مزارب رب المال ہاں یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں تاجر تو بطور مزاربت کے بھی ایک دوسرے کو مال دیتے ہیں تو اب یہ میرا مزارف آگے کسی اور کو بطور مزاربت کے مال دے سکتا ہے کہ نہیں کہتے ہیں یہ اس کے لیے جائز نہیں میں نے آپ کو دس لاکھ روپے دیے کہ جاؤ کام کرو اور نفع ہم دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہوگا آپ نے میرے سے دس لاکھ لیے اور وہ پیسے آگے زید کو دے دیے کہ جاؤ زید اس کے ساتھ آپ سے مزاربت آپ نے کر لیا تو آپ ہوئے مظاہرب اول زید کون ہوا مظارب ثانی تو مظارب اول آگے مزاربت کرنا چاہتا ہے کسی اور کو مال دے دیتا ہے کہ جاؤ اس میں محنت کرو پیسے کماؤ اور نفع ہم دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہوگا تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے بھائی یہ اس کے لیے بھائی کیا وجہ ہے تاجیر تو کرتے رہتے ہیں اس طرح تو مزارب تو اس کی اجازت کیوں نہیں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ خود مزارب ہے تو جس جو آ آ آ تو جب اس کے ساتھ آپ مزاربت ہوا ہے تو یہ اسی جیسا آپ آگے نہیں کر سکتا اس سے کم درجے کے کام جو ہیں امور ہیں وہ کر سکتا ہے اس سے اس کے برابر یا اس سے اعلی درجے کا امر <تصفح> اس کی اجازت نہیں ہے بھائی <تصفح> تو دیکھو ضابطہ یہ ہے کہ کوئی شے اپنے سے ادنا کو تو متضمن ہو سکتی ہے اپنے مثل کو متضمن نہیں ہوتی بھائی آفد جو ہے آفد <تصفح> یا امر جو ہے کوئی امر اپنے سے ادنا کو تو متضمن ہوتا ہے یعنی ادنا چیزوں کی تو اس میں اجازت ہوتی ہے اپنے برابر کی چیز کی اس میں اجازت نہیں ہوتی تو مزاربت یہ خود مزارف اس کے ساتھ عقد مزاربت ہوا ہے تو آگے یہ خود اسی کے مثل کیا کرنا چاہتا ہے عقد کرنا چاہتا ہے اس کی اس کو اجازت نہیں ہے ہاں اس سے کم درجے کے جو تصرفات ہیں ان کی اجازت ہے تو یہ جو پیچھے ذکر ہوئے بیڑ شرا کرنا بھائی بزاج کے طور پر دینا اور وکیل بنانا یہ اس سے کم درجے کے تصرفات ہیں ان کی اس کو اجازت ہے لیکن اس کے برابر کہ اس کو اجازت نہیں ہے بھائی تو یہ خود مظارب ہے تو آگے بطور مزاربت کے لیے اس کے لیے جائز ہے ہاں اگر جس کا مال تھا اس نے اجازت دے دی میں نے آپ کو مال دیا تھا اور کہا تھا جاؤ بھائی آگے جو اگر آخر مزاربت بھی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اس کی اجازت ہے اب کر سکتا ہے یا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آگے آخر مزاربت کر سکتے ہو میں نے کہا کہ بھائی جو تمہارے کو مناسب لگے وہ ویسا کر لینا کیا کہا جو مناسب لگے ویسا کر لینا اب تو دیکھو میری طرف سے اجازت ہو گئی ہر چیز کی بھائی لہذا اب وہ آخر مزاربت بھی آگے کر سکتا ہے تو مزارب ہو کر آپ آگے کسی اور کے ساتھ بھی آخر مزاربت کر سکتے ہیں سورج سمجھ میں آ تو کہتے ہیں ولی سلح اینت پہل مالا مزاربت اور جائز نہیں ہے اس مزارف کے لیے کہ وہ دے وہ مال بطور مزاربت کے اللہ عظ رب المال فیض علی مگر یہ کہ اجازت دے دے اس کو رب المال اس میں الح اے عمل بیرا کا یا یہ کہے اس سے اے عمل بیرا کا اپنی رائے پر کام کرو اپنی یعنی جو تمہیں مناسب لگے ویسا کر لو تو اب معلوم ہوا یہ اسے اجازت ہے ہر چیز کی تو اب یہ کیا کر سکتا ہے آگے آپ سے مزاربت بھی کر سکتا ہے لہو رب المال تصرفی بلادما او <زَالِك> اور بلادم بیائی ہی کسی معین شہر کے اندر آفسل آتم بیائی یا کسی معین سامان میں لمب لہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے اَن تجاوزہ انزال کا کہ وہ تجاوز کرے اس سے اس سے آگے تجاوز کرنا اس کے لیے جائز بھائی ابھی میں نے بتایا رب مال نے اسے کیا کہا رب مال نے کہا اسی شہر میں کام کرنا ہے اس سے باہر کام تو شہر متعین کر دیا یا سامان متعین کر دیا بھائی برتنوں کا ہی کام کرنا ہے کوئی اور کام نہیں کرنا تو وہی وہ کر سکتا ہے اس سے تجاوز کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہاں اگر اس نے اسے تجاوز کر لیا یاد رکھنا یہ واسب بن جائے گا کیا بن جائے گا واسف بن جائے گا واسب اور پہلے تو یہ مال اس کے پاس بطور امانت کے تھا سارا مال کی حالات ہو جاتا لیکن اس کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے تو کیا اس پر زمان آتا میں نے آپ کو مال دیا بھائی جاؤ اسے کاروبار کرو وہ سارا مال آپ کے پاس سے چوری ہو گیا آپ پر کوئی زمان ملحبا. نہیں مالانا نہ کیونکہ یہ مال آپ کے پاس بطور امانت کے آپ اس میں امین ہیں امین سمجھ لیکن اگر آپ نے میری شرط کی مخالفت کر دی تو اب آپ غاصب بن گئے اب آپ پر زمان آئے گا مال ہلاک ہو جو مرضی ہو آپ نے مجھے میرا مال دینا ہے آپ کے ذمہ ضروری ہے صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو یہ غاصب بن گیا سمجھ میں آیا اور اس صورت میں جب غاصب بن گیا تو نفع بھی سارا اسی کا یہ مال کا مالک ہی بن گیا گویا کے کیا بن گیا مظار مال کا مالک بن گیا نفع بھی سارا اسی کا ہو جائے گا نفع اس کا ہو جائے گا اور البتہ مالک کو اب زمان کے طور پر سارا راس المال اس کو دینا پڑے گا تو کہتے ہیں وہ ان خاص له رب المال التصرف في بلدن بعينه اور اگر خاص کر دیا اس مضارب کے لیے رب المال نے تصرف کو کسی معین شہر میں او پھر سلاطين بعينه یا کسی معین سامان کے اندر اسی کی تجارت کرو لم يجوز له ان تجاوز ان ذلك المضارب کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے تجاوز کرے وكذلك ان وقت المضاربه مدتا بعينها جازا وجازا اور اسی طرح اگر موقع کر دیا کوئی وقت مقرر کر دیا مزاربت کا مدتما کوئی متعین مدت مقرر کر دی جازا تو یہ بھی جائز ہے با فال آپ کو بھی اور آقد باطل ہو جائے گا اس مدت کے گزرنے پر میں نے کہا تھا میرے اور تمہارے درمیان آقب مزاربت ہے تین مہینے کے لیے تو تین مہینے گزرتے ہی خود بخود آقد کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا اب مزارف کے لیے مال میں کسی قسم کا تصرف کرنا جائز نہیں ولحل آتی صورت مسئلہ یہ حدیث میں آتا ہے شاید حدیث پہلے بھی گزری ہو ذکر کی ہو میں نے مم ملا کا زا مَحْرَمٍ محرمین مین ہو مَن مَلَكَ ملا کا زا رحمین من, من ملا کا مین ہو مین ہو فور لکھ لی حدیث بھائی حدیث کا مخوم سمجھ لو بھائی من مالا کا زا جو شخص مالک ہوا کس کا مالک ہوا زورقم کا بھائی رحم کہتے ہیں قریبی رشتہ دار قریبی رشتہ دار محرم مین جو اس کا محرم ہو گئی یعنی اس دونوں کے درمیان نکاح کو شریعت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہو سمجھ میں آیا بھائی جیسے بھائی ماں ہے بہن ہے سوفھی ہے خالہ ہے نانی ہے دادی ہے ان سب سے شریعت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح کو کیا قرار دیا ہے حرام تو یہ محرم ہے سارے بھائی محرم دو بہنے ہیں یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کی محرم ہیں یعنی ان میں سے اگر ایک کو مرد فرض کریں تو دوسری اس کی بہن ہے ان کا بھی آپس میں نکاح حرام دو بھائی ہیں یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے محرم ہیں کیونکہ ان میں سے اگر ایک کو کیا فرض کر لیا جائے عورت فرض کر لیا جائے تو یہ کیا خوب ایک دوسرے کے بھائی بہن اور بھائی بہن میں بھی نکاح کو شریعت نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے تو وہ جو جن کے درمیان نکاح حرام ہو ان میں سے چاہے ایک ایک جنس جنس کے کیوں نہ ہو ایک کو دوسری, کی دوسری جنس کر لیا جائے تو ان میں نکاح حرام ہوتا ہو تو یہ ایک دوسرے کے محرم کہلاتے ہیں بھائی تو حدیث میں کیا آیا مملہ مَلَكَ ذَا رحم محرمی مِنْهُ جو شخص مالک ہوا ایسے قریبی رشتہ دار کا محرم مین جو اس کا محرم ہے غلام ہوا جنگ ہوئی کفار کے ساتھ کفار نے اس کے بھائی کو قید کر لیا لے گئے غلام بنا لیا بھائی اب وہ اس کا بھائی بکتے بکتے پہنچا یہ شخص جو ہے اس اس کو خریدتا ہے جیسے ہی خریدے گا جیسے ہی مالک بنے گا خود بخود وہ اس کا بھائی آزاد ہو جائے گا کیونکہ حدیث میں کیا آیا جو اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنا تو وہ کیا ہو جائے گا آزاد تو قریبی رشتہ دار کا جیسے ہی مالک بنا جیسے ہی عقد کیا اس کی ملک میں داخل ہوتے اگلے لمحے میں خود بخود کیا ہو جائے گا آزاد حدیث سمجھ میں آگئی گئی بھائی تو جو بھی اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنتا ہے وہ فوراً اس پر آزاد ہو جاتا ہے اس کو آزاد کرنے کی ضرورت نہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں میں نے تجھے آزاد کیا خود بخود کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا اب دیکھو بھائی مثلاً زید اور امر کے درمیان عقد مزاربت ہوا زید کا پیسہ ہے اور امر کی محنت ہے مزاربت کے لیے مال دیا کہ جو اس کے ذریعے تجارت کرو یہ مال کس کا ہے رب المال کا اب مظاہرک کیا کرتا ہے اس مال کے ذریعے رب المال کے باپ کو خرید لیتا ہے مثلا وہ غلام بن گیا تھا کیا ہوا تھا غلام بن گیا, غلام بن گیا, غلام بن گیا تھا میں نے مثال ذکر کر دی جنگ ہوئی تھی نے پکڑا اور لے گئے اور وہ قیدی بنایا اور اس کو غلام بنا کر دی. بیچ دیا تو بکتے بکتے یہاں تک پہنچا اب یہ مزاحد نے اسے خرید لیا کہتے ہیں اس کے لیے یہ درست نہیں ہے بھائی اسے نہیں خریدے اسے نہ خریدے بھائی سمجھ میں آیا کیونکہ مال کس کا ہے رب المال کا ہے اور اگر رب المال تو جیسے ہی اس کا مالک بنے گا خود بخود وہ کیا ہو جائے گا آزاد یا اس کے بیٹے کو خریدتا ہے اس کا بیٹا بھی اسی طرح غلام بن گیا تھا تو اس کو بھی نہ خریدے کیونکہ جیسے خریدے گا مال ہے رب المال کا تو وہ مالک بنے گا اور جیسے مالک بنے گا یہ کیا ہو جائے گا لہٰذا ان کو نہ خریدے یا اسی مانا نا رب المال نے قسم اٹھائی تھی رب المال نے کہا تھا بھائی ایک غلام ہے اس کا نام زید ہے رب المال نے کہا تھا کہ یہ جو زید غلام ہے اس کو اگر میں نے خریدا تو یہ میری طرف سے آزاد ہے تو جیسے ہی اس غلام کو رب المال خریدے گا خود بخود وہ کیا ہو جائے گا کے رب المال نے خود ہی اس کی آزادی کو معلد کیا ہے اپنے خریدنے کے ساتھ میں نے جیسے ہی خریدا فوراً یہ وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا لہذا اس قسم کے غلام کو بھی نہ خریدے جو رب المال پر کیا ہو جاتا ہو آزاد ہو جاتا ہو مظارف کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رب المال کے باپ کو یا اس کے بیٹے کو یا ایسے غلام کو خریدے جو اس پر کیا ہو جاتا ہو آزاد ہو جاتا ہو لیکن اگر خرید لیتا ہے تو کہتے ہیں پھر ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ مال مزاربس میں سے ہے بلکہ یوں سمجھا جائے گا یہ مزارب نے اپنا پیسہ خرچ کر کے غلام خریدا ہے یہ غلام اگر مزارب کا ہوگا رب المال کا نہیں ہوگا کیوں؟ رب المال کا اگر ہم فرض کرتے ہیں تو فوراً یہ کیا ہو جاتا ہے آزاد بھائی تو اس کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں تھا رب المال نے تو اس کو پیسے دیے کہ جاؤ اس سے نفا کما کر لے کر آؤ اور اس پیسوں کے لیے جیسے وہ اس گلام کو خریدتا ہے وہ تو فوراً کیا ہو جاتا ہے آزاد تو اس میں کوئی نفع ہوا اس کو کوئی مالی نفع ہوا کوئی مالی نفع نہیں ہوتا اس کو لہذا اس کی مظاہر کو اجازت نہیں اس کے لیے خریدنا نہ ہی چاہیے اس لیکن اگر خرید بھی لے تو ہم اس کو مال مزارمت میں سے نہیں سمجھیں گے بلکہ کیا سمجھا جائے گا مظاہرف نے اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے اپنے لیے یہ غلام خریدا ہے تو کہتے ہیں عبا رب اور جائز نیا مظارف کے, کے لیے نہ ایسے غلام کو جو اس پر آزاد ہو جائے گا بھائی مثلا میں نے مثا ذکر کر دی بھائی رب المال نے کہا تھا کہ یہ جو ضیب غلام ہے اس کو میں نے خریدا تو فوراً یہ آزاد اس کو بھی نہ خریدے فن اشتراک مگر اس نے ان کو ان کو خرید لیا کان مشتریل لینف دون المزاربتی تو یہ خریدنے والا ہے اپنے لیے دون المزاربتی نہ کہ کہ نہ کے مال مزاربت میں سے یا مزاربت کے طور پر خریدنے والا شمار نہیں ہوگا یوں سمجھیں گے اس نے اپنے لیے خریدا ہے وہ ان کانفل مال پل سورت یہ کہ مزاربت کے اندر نفع ہوا زید نے عمر کو ایک لاکھ روپیہ دیا تھا کہ اس کے, ذریعے, اس کے ذریعے کاروبار کرو جو بھی نفع آئے گا آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے عمر نے کام شروع کر دیا نفع آیا نفع ہوا کاروبار میں اور رقم ڈیڑھ لاکھ تک پہنچ گئی بھائی اب بتائیے یہ جو اوپر کا پچاس ہزار ہے اس میں نصف رب المال کا ہے اور نصف کس کا مظاہر کا تو معلوم ہوا اب اس ڈیڑھ لاکھ میں شرکت ہے سوا لاکھ ہے زید کا اور پچیس ہزار کس کے ہو گئے مظارف کے ہو گئے کس کے ہو گئے؟ کے ہو ہو گئے؟ گئے اب کہتے ہیں جب مظارف کا بھی استعمال میں حصہ آ گیا شرکت آ گئی تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کیا کر لے کسی ایسے اپنے قریبی رشتہ دار کو خرید لے جو اس پر آزاد ہوتا ہو یا ایسے غلام کو خریدے جو اس پر کیا ہوتا ہو بھائی مزارف اپنے والد کو نہیں خرید سکتا مظارف اپنے بیٹے کو نہیں خرید سکتا کیونکہ اب اس مال میں کس کا حصہ ہے مظارف کا بھی حصہ ہے تو اب اس ڈیڑھ لاکھ کا وہ مثلا اپنے والد کو خرید لیتا ہے تو ڈیڑھ لاکھ میں سے پچیس ہزار تو کس کا حصہ تھا مظاہر کا مظاہرف کیا ہوا اپنے والد کے کچھ حصے کا مالک بن گیا یا نہیں بن گیا اپنے والد کے کچھ حصے کا مالک بن گیا تو وہ حصہ فوراً آزاد ہو جائے گا وہ حصہ کیا ہو جائے گا فوراً آزاد اور جب وہ حصہ آزاد ہوا تو باقی کا غلام بھی خراب ہو گیا باقی غلام رب المال کا ہے لیکن اب رب المال کا حصہ بھی خراب ہو گیا اب وہ اس غلام کو بیچ نہیں سکتا اس کے لیے اور اسے غلام بنا کر بھی نہیں رکھ سکتا سمجھ میں آیا اس کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ وہ غلام کے باقی کو بھی چاہے تو اسی سے ویسے ہی آزاد کر دے چاہے تو کیا کرے اسے غلام سے سائی کروائے گا کہ جاؤ اتنے پیسے کما کر لاؤ اور با, میرا حصہ تم میں اتنا ہے مثلا تم, تمہاری قیمت ڈیڑھ لاکھ تھی پچیس ہزار مظاہرک کا حصہ تھا وہ آزاد ہو چکا یعنی چھٹا حصہ اور سوا لاکھ آپ مجھے کما کر لا کر دے دو تو تم پورے کیا ہو جاؤ گے آزاد تو چاہے تو اسے ویسی آزاد کر دے چاہے تو اسے سعی کروا لے اسے سے کہ پیسے کما کر لاؤ کا کمانا کوشش کرے گا وہ غلام کوشش کرے گا اور پیسے کما کر لا کر دے گا اور چاہے تو جس جو سبب بنا تھا جس کی وجہ سے یہ غلام خراب ہو گیا باقی کا اس سے زمان لے لے مظارب نے یہ غلام خریدا جس کی وجہ سے رب المال کا سوال لاکھ میں سے پچیس ہزار تو چلو نفع تھا ایک لاکھ اس نے اس کو مزاربت کے طور پر جو ادا کیا تھا وہ خراب ہو گیا وہ مال اس کا کیا ہوا خراب ہو گیا تو وہ اس کا زمان لے لے گا مزارب سے مظارف سے کیا کرے اس کا زمان لے لے تو کہتے ہیں وہ اینکان فلحری اور اگر مال کے اندر نفع ہوا تو جائز نہیں ہے مظارف کے لیے یشکر یہ کہ وہ خریدے من ایسے غلام کو یا کپالی جو اس مظارف پر آزاد ہو جائے گا وہ طرح ہوں اور اگر اس نے ان کو خرید لیا ایسے غلام کو خرید لیا جو اس پر کیا ہو جاتا ہے مثلا ابھی جیسے مساجی کر کہ اپنے والد کو خرید لیا ڈیڑھ لاکھ میں اور ڈیڑھ لاکھ کے اندر تو اس کا اپنا بھی کتنا حصہ ہے پچیس ہزار تو اتنا حصہ والد کا کیا ہو گیا آزاد اگر اس نے خرید لیا تو زمین مال المزاربتی تو اس صورت میں یہ کیا ہوگا مال مزاربت کا ضامین ہوگا مال مزارب کتنا تھا ایک لاکھ نفع کا نہیں اعتبار بھائی نفع تو کمائی ہے اوپر کی اس کا, اس کا زمان نہیں آئے گا ہاں جو اصل اصل مال مال دیا تھا وہ اصل مال, وہ امانت کے حکم میں ہے لیکن یہاں زیادتی کی ہے اس نے اس کی وجہ سے یہ مال سارا چلا گیا تو زیادتی کی صورت میں اس پر کیا آ جاتا ہے زمان آتا ہے تو زمان آئے گا اب یہ مسئلہ بھی بیچ میں آ چلو یہ بھی سمجھ لو یاد رکھو امام صاحب کا اور صاحبین کا اختلاف ہے صاحبین فرماتے ہیں اگر کسی غلام کا تھوڑا سا حصہ بھی آزاد ہو جائے تو باقی سارا بھی آزاد ہو جاتا ہے اگر تھوڑا سا حصہ بھی آزاد ہو جائے تو باقی سارا بھی کیا ہو جاتا ہے تو صاحبین کے قول کے مطابق بھائی یہاں مظاہر کا حصہ کتنا ہے چھٹا حصہ تو چھٹا حصہ آزاد ہوگا اور جیسے چھٹا آزاد ہوگا باقی پانچ حصے بھی جو خود رب المال ہیں وہ بھی خود بخود کیا ہو جائیں گے آزاد جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھائی اس طرح نہیں اگر غلام کا کچھ حصہ آزاد ہو جائے تو پھر باقی حصہ فوراً آزاد نہیں ہوگا بلکہ بلکہ دوسرے شخص کو تین باتوں میں سے ایک بات کا اختیار ہوگا دوسرے شخص کو کیا ہوگا ہاں ہو تو یہاں کس کا حصہ آزاد ہوا مظاہرت کا تو دوسرا شخص کون ہے رب المال تو رب المال کو تین باتوں میں سے جو اختیار کرنا چاہے چاہے تو باقی غلام کو بھی خود آزاد کر دے ہی تو, آزاد ہو چکا ہے پانچ ہی ہیں تو چاہے کیا کر دے باقی کو مان لے لے بھائی اب اس غلام کو تو آگے نہیں بیچ سکتا کیونکہ اس کا کچھ حصہ کیا ہو چکا آزاد تو تو خراب ہو گیا یعنی اس کا حصہ تصرف وغیرہ بھی اس میں نہیں کر سکتا اس کا حصہ خراب ہو گیا لہذا جس نے حصہ خراب کیا اس سے کیا کر سکتا ہے زمان لے سکتا ہے لہذا یہاں پر بھی مالک کیا کر سکتا ہے رب المال کیا کر سکتا ہے مظاہ سے وہ زمان لینا چاہے تو لے سکتا ہے یہ دوسری صورت پہلی کیا صورت تھی کیا جائز ہے اس کے لیے چاہے تو باقی کو آزاد کر دے اور چاہے تو زمان کس سے لے لے مظاہرب سے اور تیسری صورت یہ ہے کہ غلام سے مطالبہ کرے کہ جاؤ بھائی سوالات میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دو لا کر تم آزاد ہو سارے کے سارے تینوں صورتیں سمجھ میں آ گئیں امام صاحب کے نزدیک اگر غلام کا کچھ حصہ آزاد ہو جائے تو باقی غلام خود بخود آزاد نہیں ہوگا بلکہ اس کے باقی حصے کے مالک کو اختیار ہے چاہے تو باقی حصے کو بھی مفت ویسے ہی آزاد کر دے چاہے تو جس نے اس کا حصہ خراب کیا ہے اس سے اپنے حصے کے بقدر زمان لے لے اور چاہے تو کیا کرے غلام سے کہے کہ جاؤ جا کر پیسے کما کر لاؤ جتنا میرا حصہ بنتا ہے اور پھر تم کیا ہو آزاد ہو پورے سورت سمجھ میں آگئی تو یہ کب یہ کب ہوگا مال مزاربت کا ضامین کے سورت میں جب کہ اس نے غلام کو نفع حاصل ہونے کے بعد خریدا ہو اور اگر ابھی نفا ہی نہیں ہوا تھا پھر اس نے کیا کیا پھر خریدنا چاہتا ہے ایسے غلام کو جو اس پر آزاد ہو جائے گا کہتے ہیں بھائی اب خرید سکتا ہے اس لیے کہ اب یہ مالک نہیں بنے گا کیونکہ سارا مال تو ابھی کس کا ہے مال تو سارا رب المال کا ہے تو یہ مالک بنے گا مظاہرف جب مالک ہی نہیں بنے گا تو غلام آزاد ہوگا غلام بھی آزاد نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وہ علم اور اگر مال کے اندر نفا نہ ہو تو جائز ہے اس کے لیے کہ کیا کرے اس غلام کو ان میں سے ان غلاموں کو خرید لے جو اس پر آزاد ہوتے ہیں فنزاد قیمت اچھا بھائی مال میں ابھی نفع نہیں ہوا جب نفع نہیں ہوا تو مظارف کا کوئی حصہ ہے مظارف کا کوئی حصہ نہیں تو کیا وہ ایسے غلام کو خرید سکتا ہے جو اس پر آزاد ہو جائے گا یا نہیں خرید سکتا جی ابھی تو بتلایا کہ جب جی نفع ہو ابھی جب نفع ہی نہیں ہوا تو ایسے غلام کو وہ کیا کر سکتا ہے خرید سکتا ہے چنانچہ اس نے غلام ایسا خرید لیا اچھا اب دیکھو وہ غلام جو اس نے خریدا ایک مثلاً ایک لاکھ میں خرید لیا ابھی نفئی کوئی نہیں واراسل المال کتنا تھا ایک لاکھ آپ منہ فرض کرو اس نے بھی خریدی یا اس سے کم میں خریدا ایک ہی بات ہے اس نے ایک لاکھ میں غلام خرید لیا یہ خرید سکتا ہے اور یہ غلام اس پر آزاد بھی نہیں ہوگا کیونکہ ابھی اس کا حصہ ہی کوئی نہیں یہ تو سارا مال کس کا ہے دراصل رب المال کا تو مالک رب المال ہے یہ مالک ہی نہیں جب مالک نہیں تو یہ غلام بھی اس پر آزاد نہیں لیکن پھر اتفاق ایسا ہوا کہ غلاموں کے ریٹ بڑھ گئے سمجھ میں آیا لاکھ والے غلام کا ریٹ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ تک پہنچ گیا تو یہ غلام بھی ایک لاکھ کا تھا اب اس کی قیمت کتنی پہنچ ہو گئی ڈیڑھ لاکھ ہو گئی جب ڈیڑھ لاکھ ہوئی تو راسل مال تو کتنا تھا یہ اس سے بڑھ گیا یا نہیں بڑھ گیا بڑھ گیا اب نفع آ گیا یا نہیں آیا نفا اور نفا آدھا کس کا ہے رب المال کا تو آدھا مظارف کا بھی ہے تو اب اس غلام کے اندر بھی خود بخود مظارف کی شرکت آ وہ اس کے کچھ حصے کا مالک بن گیا اور جیسے ہی مالک بنا وہ حصہ فوراً کیا ہو گیا آزاد ہو گیا لیکن اب اس صورت میں مظارف پر زمان نہیں آئے گا پچھلی صورت میں تو زمان آیا لیکن اس صورت کے اندر زمان کہتے ہیں اس کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر نفے میں شرکت آئی اور غلام کا کچھ حصہ آزاد ہوا لیکن اس کے اندر اس کی آزادی کے اندر مظارف کا کوئی عمل دخل نہیں اس نے تو غلام خریدا تھا ابھی اس کا کوئی حصہ ہی نہیں تھا اس میں نفع ہی کوئی نہیں تھا اس کا تو اس پر غلام آزاد بھی نہیں ہوتا تھا اس نے تو یہ سوچ کر خرید لیا کہ میرا کوئی حصہ ہی نہیں ہے غلام بھی آزاد نہیں ہوتا بھائی غلام بھی آدھا لیکن پھر وہ راتوں رات کیا ہوئے ریٹ بڑھ گئے اور غلام کیا ہوا ڈیڑھ لاکھ کا تو ریٹ بڑھے اور نفا اس کے اندر آ گیا کیا اس میں مظاہر کا کوئی عمل دخل ہے نہیں جب اس کا عمل دخل نہیں تو اس پر زمان بھی نہیں آئے گا تو کہتے ہیں قیمت نصیب ہو من ہوم پت اگر ان کی قیمت بڑھ گئی تو آزاد ہو جائے گا اس مظارف کا حصہ ان غلاموں میں سے مزارف کا جتنا حصہ ہے وہ آزاد ہو جائے گا غلط یزمن شیا اور وہ زامین بھی نہیں ہوگا رب المال کے لیے کسی چیز کا بھائی اب کیا کریں غلام آزاد ہو گیا تو کیا اب کیا کریں بھائی دوسرے کا حصہ رب المال کا بھی تو حصہ خراب ہوا تو بھائی کہتے ہیں بھئی ہم نے تین صورتیں بتائیں تھی کیا کرے گا چاہے تو باقی حصے کو خود ہی آزاد کر دے یا کیا کرے جس کی وجہ سے حصہ خراب ہوا ہے اسے زمان لے لے لیکن یہاں زمان نہیں لے سکتا کیونکہ اس کے اپنے کسی عمل کا مظاہرک کا عمل دخل ہی تو خود بخود بڑی ہے اور پھر کسی کیا صورت رہ گئی غلام سے صحیح کروائے گا کوشش کروائے گا جو میرے حصے کے بقر پیسے لاؤ تو تم آزاد ہو لہٰذا یہ صورت ذکر کر دی دیم ہی مین ہو اور صحیح کرے گا کوشش کرے, کرے گا المعتق وہ جو آزاد شدہ غلام ہے کس کے لیے کوشش کرے گا رب المال کے لیے قیمتی نصیب ہی جو اس کے حصے کی قیمت ہے مین اس غلام نے سے غلام میں کس کا حصہ رب المال کا جتنا حصہ بنتا تھا اس حصے میں غلام کیا کرے گا کوشش کرے گا اور اس کو کما کر لا کر رب المال کو کما کر لا کر دے گا بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی لِرَبِّ الْمَالِ فِي قِيمَةِ ہی مِنْهُ اور محتق یعنی وہ آزاد شدہ غلام جو ہے وہ کوشش کرے گا سعی کرے گا کس کے لیے سعی کرے گا رب المال کے لیے کس چیز میں فی قیمتی نصیبی ہی جو اس رب المال کا <سلام> کے حصے کی قیمت ہے مین کس میں سے <سلام> <اس> مصیبت <سلام> مصیبت <سلام> <اس> معتق <سلام> میں سے اس غلام میں سے تو دیکھا خلاصہ خلاصہ کیا ہوا اس مسئلے کا دیکھو انہوں نے ذکر کیا کہ مدارف کے لیے جائز نہیں ہے کہ رب المال کے رب المال کے لیے کسی ایسے غلام کو خریدے جو اس پر کیا ہو جاتا ہو آزاد ہو جاتا ہو اگر اس نے خرید لیا ایسے غلام کو تو وہ رب المال کا شمار نہیں ہوگا بلکہ کس کا شمار ہوگا مظارف کا شمار ہوگا مظارف کا اچھا اور اگر مظارف کسی ایسے غلام کو خریدنا چاہتا ہے جو اس مظارف پر آزاد ہو جائے گا اپنے باپ کو اپنے بھائی کو یا کسی اور غلام کو تو پھر کیا خرید سکتا ہے یا نہیں خرید سکتا کہتے ہیں اگر نفا ہو چکا ہے تو پھر نہیں خرید سکتا اگر ابھی तो نہیں ہوا تو پھر کیا کر سکتا ہے خرید سکتا ہے اگر نفع ہو چکا ہے اب خریدتا ہے تو اس صورت میں غلام کا کچھ حصہ کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا لہذا باقی حصے میں بھی خرابی آئی تو اس صورت میں مزارف ضامین ہوگا رب المال کے لیے کے لیے مال مزاربت کا جتنا اس کا مال خراب ہوا ہے اس کے بقدر ضامن ہوگا بھائی مال مزاربت میں سے اور اگر مال میں نفع نہیں ہوا ابھی تو اس صورت میں مظارف کے لیے ایسا غلام خریدنا جائز ہے پھر اس غلام کی اگر خود بخود قیمت بڑھ گئی تو اس کا کچھ حصے میں شرکت آ جائے گی مظارف کی بھی, بھی اس کا کچھ حصے کا مالک بنے گا اور وہ حصہ خود بخود کیا ہو جائے گا آزاد اور جب وہ حصہ آزاد ہوگا تو باقی حصہ بھی خراب ہوا لیکن اب اس کا سامان مظارف سے نہیں لیا جا سکتا کیونکہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے قیمت کے بڑھنے میں لہذا آپ رب المال کس سے سائڈ کروائے گا غلام سے سائڈ کروائے گا اس غلام کے اندر رب المال کے حصے کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت لا کر کس کو دے گا رب المال کو دے گا اور آزاد ہو جائے گا مزار بتنالا غری یاد رکھیے علما نے لکھا ہے مزارفت کے پانچ درجے ہیں بھائی مزارفت میں پانچ درجے بنتے ہیں مالانا پانچ درجے بھائی بڑے قیمتی بات بڑی پیاری بات بھائی ابتدا میں مزارف امین ہوتا ہے امین ہوتا ہے جب تصرف شروع کر دے تو وہ وکیل ہے تو وہ وکیل ہے جب نفع ہو جب نفع کما لے تو یہ شریک بن گیا تو یہ شریک بن گیا اگر مزاربت فاسد تو یہ عزیر ہے تو یہ عجیر ہے اور اگر اس نے شرط کی مخالفت کی تو یہ غاصب ہے تو یہ غاصب ہے لکھ لیا بھائی کتنے درجے ہیں مظاربت کے مظارف کے مظاہرف کے پانچ درجے بنتے ہیں مولانا ابتدا میں وہ کیا ہے امین اور جب وہ تصرف شروع کر دے گا تو وہ کیا ہے وقیل. وہ وکیل ہے اور جب وہ نفع کما لے گا تو کیا بن جائے گا ایجید. شریک اور اگر مزاربت فاسد ہوئی تو وہ کیا ہے عجیر ہے اور اگر اس نے مخالفت کی تو وہ کیا بن گیا غافت. تو دیکھو مظاہرک کو جب میں نے آپ کو اولن مال دیا بھائی شروع میں یہ لو بھائی یہ دس لاکھ روپے لو اس کے ذریعے کام کرو تو دس لاکھ روپے جب میں نے آپ کو دے دیے تو یہ مال آپ کے پاس بطور امانت کے ہے آپ کیا ہیں امین ہیں کیا ہیں اچھا امین ہیں ابھی تک بھائی لیکن جیسی آپ اس پیسے کو خرچ کرنا شروع کرتے ہیں کاروبار کے اندر تجارت کے اندر اب آپ وکیل بن گئے کیا بن گئے مال کس کا ہے میرا ہے اور خرچ کون کر رہے ہیں آپ خرچ کر رہے ہیں تو لازمی بات ہے آپ میری طرف سے کیا ہیں وکیل ہیں اسی لیے تو خرچ کر سکتے ہیں ورنہ تو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے پھر جب نفع کما لیں گے تو نفے میں آپ کا بھی حصہ آ جائے گا تو اس مال کے اندر آپ بھی میرے ساتھ کیا بن گئے شریک بن گئے لیکن اگر کوئی ایسی شرط لگائی جس کی وجہ سے مضاربت کیا ہے فاسد ہوئی تو پھر اس صورت میں مظاہرے کیا ہوتا ہے عجیب اس کو اجرے مسل دیا جاتا ہے اور اگر آپ نے میری کسی شرط کی مخالفت کی میں نے کہا تھا صرف لاہور میں کام کرنا آپ کراچی بھی چلے گئے تو اب آپ نے مخالفت کی اب آپ کیا بن گئے فاسف بن گئے بھائی سورت سمجھ میں آ گئی اب بھائی اگلا مسئلہ دیکھو مُزارِبُ الْمَالَ مُزاربَ عَلَى غَيْرِهِ مسئلہ یہ میں نے, آپ کو مال دیا میں نے کہا جا کے لئے کرو نفع ہم دونوں آپس میں تقسیم کریں گے بھائی اور میں نے آپ کو مزاربت کی اجازت نہیں دی آگے کسی اور کو مزارب بنانے کی اجازت نہیں دی لیکن آپ نے اجازت کے بغیر ہی. خود ہی آگے کیا کر دیا؟ وہ ثانی کیا ہے آگے کون ہے مضارب ثانی تو اس صورت میں یاد رکھو آپ نے تازی کی ہے اور آپ کا زمانہ آئے گا کیا آئے گا میری طرف سے آگے مزاربت کی اجازت تھی <تصفيق> اور آپ نے مزاربت کی زمانہ گا لیکن کب آپ زامین بنیں گے کہتے ہیں جیسے ہی آپ دوسرے کو مال لیں گے امام ظفر فرماتے ہیں چلو بھائی تب یہ تو اختلاف آ رہا ہے اختلافی مسئلہ ہے لیکن جو کتاب میں قدوری نے ذکر ہے قدوری نے اختلاف نے ذکر اسی کے مطابق آپ کو بتلا دیتا ہوں بھائی دوسرے کو مال دینے سے آپ زامین نہیں بنیں گے دوسرے مظاہر میں نے آپ کو پیسے دیے آپ نے آگے کس کو دے دیے مظاہر ثانی کو تو آپ اس کو پیسے دینے سے آپ کیا نہیں بنیں گے زمین نہیں بنیں گے اس نے اس مال کو آگے خرچ بھی کرنا شروع کر دیا تجارت نے لگا دیا ابھی اس نے نفع نہیں کمایا تو بھی آپ پر زمان نہیں لیکن جیسے ہی وہ دوسرا مزارب نفع کماتا ہے فوراً اب آپ پر زمان آ جائے گا کیا آ جائے گا اب اگر پیسہ ہلاک ہوا تو آپ پر زمان ہے آپ کو میرا اصل راسل المال واپس کرنا پڑے گا بھائی یہ کیا وجہ ہے کہ مزارب ثانی کو دے دو تو پھر بھی زمان نہیں وہ خرچ کرنا تصرف کرنا شروع کر دے پھر بھی زمان نے لیکن جیسے ہی نفع کماتا ہے اب آپ کیا بن گئے اس کی کیا وجہ ہے وجہ یہ ہمارا نام کہ میں نے آپ ہے مظارف اور جب میں نے مال آپ کو دیا تو یہ مال ہے آپ کے پاس بطور امانت کے آپ نے آگے کیا کیا کس کو دیا یہ مال مظارف ثانی کو تو مظارف ثانی نے بھی جب تک خرچ نہیں کیا اس کے پاس بھی یہ مال بطور امانت کے ہیں تو آپ ہیں مظارب اول کو تصرفات کی اجازت تھی بتایا تھا جی کہ آپ بے وشیرہ بھی کر سکتے ہیں سفر بھی کر سکتے ہیں پونجی کے طور پر بھی دے سکتے ہیں اور آگے کسی کو وکیل بھی اور اسی طرح یاد رکھو آپ بطور امانت کے بھی کسی کے پاس یہ مال رکھوا سکتے ہیں کیونکہ ساجد سارا مال جیب میں لیے پھیلتا ہے یا کبھی بعض اوقات دوسروں کے پاس بتا رہے مانند کے لیے رکھوا دیتا ہے یہ <متحد> تو ضرورت پڑتی رہتی ہے تجارت کے اندر کچھ مال کبھی ایک کے پاس رکھوایا پھر لے لیا پھر رکھوایا بھائی ضرورت اتنی تو لہذا آپ جب مظارب اول نے یہاں پر مخالفت تو کی ہے لیکن مال جب آپ نے کس کو دے دیا ثانی کو تو ثانی کے پاس بھی ابھی اس نے تصرف کرنا شروع ہی نہیں کیا تو ابھی اس کے پاس مال بطور امانت کے ہے تو یہ سمجھا جائے گا یہ مال جو میں نے آپ کو دیا تھا مظارب اول نے یہ مال بطور امانت کے کسی اور کے پاس رکھوایا ہے اور امانت کے طور پر مال رکھوانے کی اجازت تھی یا نہیں تھی اس کو اجازت تھی اجازت ہی لہٰذا ابھی تک تازی ظاہر نہیں ہوئی تازی اور زیادتی ظاہر اچھا اب دوسرے مظاہرے تہانی نے اس میں کام شروع کر دیا کاروبار شروع کر دیا جب کاروبار شروع کرتا ہے مظاہر اول ابھی میں نے بتایا جیسے ہی کام شروع کرتا ہے دوسری پہلی صورت بنا لو مظاہر آپ کو میں نے مال کیا یہ مال آپ کے پاس کیا ہے بطورے کتنے درجے کی کنوائے میں نے مظاہر کے پانچ درجے پہلا درجہ کیا تھا مال. امانت دوسرا درجہ کیا مال. مال. ہے وکیل کا ہے جب تو, شروع کر دے تو یہاں پر بھی اول نے کیا بن گیا وکیل اور آپ بتائیے مظارف مظارف کو وکیل بنانے کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وکیل بنانے کی اجازت ہے تو میں نے تو آپ کو مال دیا تھا اور آپ نے آگے دے دیا لیکن ابھی جو ہے وہ اگلا اب وہ ان پیسوں میں شریک ہو گیا مال میرا تھا میری طرف سے آپ کو تو شرکت کی اجازت تھی نفے میں کسی اور کو شرکت کی اجازت تھی. تو جیسے ہی وہ نفع کمائے گا وہ شریک بن گیا تو دوسرے کو آپ نے میرے مار میں شریک کر دیا اب آپ زامن ہو گئے. اب تازی ظاہر ہو گئی صورت سمجھ میں آ کیا نہیں سمجھ میں آئی مظاہرب اول نے کیا کیا, کیا؟ مظاہر ثانی کو مال دے, دے دیا تو جب دیا اس وقت تازی تو ہے تو لیکن تازی ظاہر ہوئی ہے بلکہ امانت کے طور پر ہے اس کے پاس لہذا بھی ظاہر نہیں ہوئی اور مزارب اول کو امانت کے طور پر بطور امانت کے ہے اس کے پاس, پاس پھر جب وہ اس میں تصرف شروع کر دیتا ہے تو اب وہ کیا بن گیا مزارب اول کا وہ وکیل بن گیا اور مزارب اول کو عقد مزار... مزاربت کے بعد وکیل بنانے کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی موسیقی ہوتی, موسیقی ہوتی موسیقی ہے تو یہاں پر وہ دوسرا تصرف کریں یوں سمجھیں گے وہ اس کا وکیل ہے لیکن تعدی تو ابھی بھی ہے لیکن ابھی ظاہر نہیں ہوئی پھر جب کیا کرے گا مظار ثانی جب نفع کما لے گا تو اس کا بھی تو حصہ آ گیا تو وہ بھی اس مال میں میرے ساتھ شریک ہو گیا حالانکہ میں نے مظاہرب اول کو یہ اجازت تو نہیں دی کہ وہ کیا کرے کسی کو میرے ساتھ شریک کرے اب تازی ظاہر ہو گئی کہ اس نے تازی کی ہے زیادتی کی ہے اب اس پر کیا آ جائے گا لہذا صرف مظاہرب ثانی کو دینے سے بھی زمان نہیں اس کا کاروبار شروع کرنے سے بھی زمان نہیں ہاں جب وہ نفع کما لے گا تو پھر کیا آ جائے گا زمان آئے گا مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا جی. یہی بات کر رہے ہیں وہ اجازت مالا مزار وطن اعلی غری اور جب حوالے کر دیا مزاری مظارف سے کون مراد ہے مظارب اول م... وہ مال مزاربت دے دیا مزاربتن بطور مزاربت کے دیا علا غیر ہی اپنے علاوہ کو ولم یعظن لہو رب المالکی ذالکا اور اجازت نہیں دی تھی اس کو رب المال نے اس بارے میں لم یضمن بالدفعی تو وہ زامین نہیں ہوگا حوالے کرنے سے صرف حوالے کرنے کی وجہ سے زامین نہیں ہوگا والرف المزارب ثانی اور نہ ہی مظاہرب ثانی کے تصرف کی, کرنے کی وجہ سے بھی زامین نہیں ہوگا یار بہا یہاں تک کہ مظاہب ثانی کیا کر لے نفع کمالے لے فیض ربیح بس جب مظاہرب ثانی نفع کما لے گا زمین المظاہرب الاولود تو اب زامین ہوگا کون مزارب اول ضامن ہوگا کس چیز کا المالا مالے مزاربت کا؟ رب, المال، کس کے لیے؟ رب المال کے لیے بھائی وزا دفا مزار فطف یہ تو وہ صورت تھی جب رب المال نے اجازت نہیں دی تھی بطور مزاربت کے مال آگے دینے کی آپ وہ صورتیں ذکر کریں گے جس میں رب المال نے اجازت دے دی میں نے آپ کو کیا, کیا پیسے دیے بطور مزاربت کے اور آپ کو اجازت بھی دے دی آگے بھی آپ آقد مزاربت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو تو میرے ساتھ آپ کا عقد ہوا تھا نصف نصف کا کہ جو بھی نفع کمایا وہ میرے اور آپ کے درمیان نصف نصف ہوگا آپ, آپ نے آگے مزارب اختر مزاربت کیا اور اس مظارب کے ساتھ مظارب ثانی کے ساتھ شرط کہ اے مظارب ثانی تمہیں سلس ملے گا تیسرا حصہ سمجھ میں آیا تو یہ درست ہے مالانا لہذا اب رب المال کو جو بھی نفع آئے گا نفع آئے گا آدھا کس کا ہو جائے گا رب المال کا اور تیسرا حصہ کس کا ہو جائے گا مظارب ثانی کا اور جو باقی بچے گا وہ کس کا ہو جائے گا مظاہرب اول کا صورت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وہ جب دیا نہ رب المال نے مظارف کو مزاربت بطور مزاربت کے مزاربت بنب پر مال دیا بھائی مزاربت, مزاربت بن نصف مزاربت بن نصف کا کیا مانا آدھا آدھا آد نفع ہوگا جب رب المال نے مال کو حوالے کر دیا مظارف مزاربت کے مزاربتاً بن نصف پر پس اسے اجازت دے دی دیت پا کہ وہ بھی آگے مال دے سکتا ہے بطور مزاربت کے فد پاحا تو اس نے وہ دے دیا اس نے شہ کیا وہ مال دیا بس کس پر مزاربت دے مظارب ثانی کو دیا مزاربت بن سلوس پر کے تیسرا حصہ اس کا ہوگا جائز ہے تو یہ جائز ہے اب آگے مالانا کچھ صورتیں بتلائیں گے صورتیں بتلائیں گے کہ لفظوں سے بھی مسئلہ بدلتا چلا جائے گا بھائی عقد کرتے وقت جو لفظ استعمال کیے اسی کے مطابق نفع نکالیں گے بھائی سمجھ میں آیا آپ دیکھنا آگے کئی صورتیں ذکر کریں گے کس طرح لفظوں کے بدلنے سے سارا مسئلہ بدل جاتا ہے صورت مسئلہ یہ ادھر پہلے سمجھ لو بھائی بھائی میں نے آپ کو آپ ہیں مظارب اول میں نے آپ کو مال بطور مزاربت کے دیا اور ہمارے درمیان کیا ہوئی ہے مزاربت بھی بھی. یعنی آدھا آدھا نفع کتنا بات ہوئی ہے آدھے نفع کی بات ہوئی ہے اور آپ نے آگے مظارب اول نے آگے پھر بطور مزاربت کے مال دیا اور وہاں کتنے کی بات کی ہے سلوس کی کہ نفے کا کتنا حصہ مظارب سانی کو ملے گا تیسرا حصہ اور مظاہر اور رب المال نے کیا کہا تھا کہ نصب حصہ میرا ہوگا کیا ہوگا لیکن لفظ سنو رب المال نے کہا تھا اللہ نے جو بھی نفا نصیب فرمایا وہ میرے اور تربارے درمیان آدھا آدھا ہوگا میرا مال ہے میں نے آپ کو دیا ہے میں نے یوں کہا تھا اللہ نے جو بھی نفع نصیب فرمایا وہ آپ کے اور میرے درمیان آدھا آدھا, آدھا, آدھا, آدھا ہوگا اور آپ نے آگے ثانی کے ساتھ کیا خد کیا کہ نفع میں سے تیسرا حصہ آپ کا اچھا ثانی نے کاروبار شروع کر دیا مولانا کاروبار شروع کر دیا اچھا تو کل نفع ہوا مثلاً بھائی چھ اشرفیاں بھائی چھ اشرفیاں آپ بھائی رب المال سب سے پہلے کس کا حصہ دیا کا کا اس کتنا حصہ تھا تیسرا حصہ اور چھ اشرفیوں کا تیسرا حصہ کتنا بنتا ہے دو اشرفیاں تو دو دینار اس کو دے دیں گے اور رب المال نے کیا کہا تھا جو بھی اللہ نما نصیب فرمائیں گے آدھا میرا اور آدھا تمہارا تو آدھا کون لے لے گا آدھا لے لے گا رب المال لے لے گا بھائی آدھا رب المال لے لے گا اور کتنا بنتا ہے چھ چھ کا آدھا تین تو تین دینار لے لے گا رب المال اور دو کون لے چکا مظارب سانی باقی کتنا بچا ایک تو وہ ایک دینار کون لے لے گا مظاہرب اول اور یہ ایک چھ دینار کل نقے کا کتنا حصہ ہے چھٹا حصہ ہے ایک دینار چھ دینار کا کتنا حصہ ہے چھٹا حصہ, چھ حصہ, حصہ ہے تو معلوم ہوا جب رب المال نے یہ کہا کہ جو بھی اللہ نفع نصیب فرمائیں گے نفع تو ہم دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہوگا اور آگے پھر اول نے ثانی کے ساتھ کیا شرط کہ تمہیں نفع کا کتنا حصہ ملے گا تیسرا, تیسرا, تیسرا, تیسرا حصہ ملے گا تو اس صورت میں معلوم ہوا کہ آدھا جتنا بھی نفع کمائے گا آدھا کس کا ہوگا رب المال کا تیسرا حصہ کس کا ہوگا ثانی کا اور چھٹا حصہ کس کا ہوگا تیسرا تیسرا تیسرا تیسرا سورج سمجھ میں آ گئے دیکھیے یہی بیان کر رہے ہیں یہ کہا تھا الا اس شرط پر الا شرط کے لیے کا آغاز کرتے ہیں اس شرط پر انہ تعالی کہ جو بھی اللہ تعالی رزق دیں گے یعنی اللہ جو بھی نصیب فرمائیں گے بیننا تو وہ ہم دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگا پلی رب المالفرب ہے بھائی وہ اوپر ذکر کر دیا نا آتی یہ ذکر کر دی اوپر آدھی ذکر کی تھی اس نے ثانی کو کس پر دے دیا مال پر دی. تو یہ جائز ہے بس اگر رب المال نے یہ کہا تھا کہ جو بھی اللہ نے رزق دے دیا وہ ہم دونوں میں آدھا آدھا ہے پلی ربال نصف رب ہے تو رب المال کو آدھا نفع ملے گا ولیل مظاربانی اور مظارب ثانی کو سولو سے نفع ملے گا الاول اور مظارب اول کے لیے حصہ ہے نا ہاں لفظ بدلے مالانا اب دیکھو رب المال نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ جو بھی نصیب فرمائے بلکہ یہ کہا اللہ جو بھی آپ کو نصیب فرمائے آپ کا لفظ بیچ میں لے آیا خطاب کا میں نے آپ کو مال دیا اور میں نے آپ سے کیا کہا اللہ جو بھی نفع آپ کو دیں گے وہ آپ کے میرے بیچ آدھا آدھا ہوگا آپ کے اور میرے بیچ اور آپ نے پھر آگے مظاہربستانی کو کیا کہا تھا آپ سے وقت مزاربت کرتے ہوئے کتنے پر آکد کرتے ہیں سلس پر کہ تیسرا حصہ مظاربستانی کا ہوگا اب اس صورت میں دیکھو اس مظاربستانی نے عمل کیا اور چھ اشرفیاں کما لیں گئی چھ اشرفیاں کما کر لایا ان چھ میں سے ثانی کا حصہ کتنا ہے تیسرا وہ کتنی اشرفیاں بنی دو تو دو حصہ اس کا ہوا اب مظاہر کے اول کو کتنا نفع ہوا سارا کتنا باقی بچا چار اور میں نے اسے کہا تھا جو نفع اللہ نے آپ کو نصیب فرمایا وہ آپ کے اور میرے بیچ آدادا تو لہذا اب ان چار کو ہم دونوں آپس میں تقسیم کریں گے دو اشرفیاں ہو جائیں گی رب المال کی اور دو ہو جائیں گے مظاربے پہلی سورت میں اس نے کیا کہا تھا اللہ نے جو بھی نفع نصیب فرمایا وہ میرے اور تمہارے درمیان آدھا ہوگا یعنی کل نفع میں سے میرا آدھا اب کیا کہا تھا اس نے اللہ نے جو آپ کو نصیب فرمایا وہ آدھا آدھا ہوگا اور یہ مظارفانی کو اور مظارف مظارف اول کو اور مظارف اول کو یہاں کتنا نفع آ رہا ہے کل چار آ رہا ہے تو وہ ہم دونوں میں پھر کیا ہو جائے گا تو دیکھو لفظوں کے بدلنے سے مسئلہ بدل گیا سمجھ میں آئی بات بھائی تو لہذا اب بھائی تو اب اختلاف آیا دونوں کے اندر بعد میں جھگڑتے ہیں قاضی کے پاس جائیں گے بھائی قاضی کہتا بھائی، تم نے یہ لفظ استعمال کیے تھے کہ تمہیں اللہ جو نفا نصیب فرمائے اور اس کے مطابق تمہیں بھی دو اشرفیاں ملیں گی مظاہرب اول کو بھی دو اشرفیاں ملیں گی مظاہرب ثانی کو بھی لہذا اگر آپ کا لفظ بیچ میں نہ کہتے تو پھر رب المال کو کتنی ملتی تین, تین اشرفیاں مزارب ثانی کو دو اشرفیاں اور مزارب اول کو تو دیکھا لفظوں کے بدلنے سے سارا مسئلہ بدل گیا وہ انکان خالا اور اگر اس نے یہ کہا تھا مزارب اول سے رب المال نے یہ کہا تھا مارا ذاکق کاللہ کہ وہ جو اللہ آپ کو رزق دے جو اللہ آپ کو نصیب فرمائے فہو بینسوانی تو وہ ہم دونوں کے درمیان نصف نصف ہے فل جی فل مظارب سانی تو مظارب ثانی کو کیا ملے گا مظارب ثانی کو اس کے ساتھ تو سلس کی شرط ہوئی تھی تھا اسے تو سلس مل گیا وہ ماں بخی بین اور اب مال مزاربل اول اور ماں بخیر ابول مال اور مزارب اول کے درمیان نصف نصف ہو جائے گا سورت سمجھ میں آ گئی اچھا اب سورت دیکھو گے سورت مسئلہ یہ بھائی ابھی تک جو مسئلہ بیان ہوا آپ نے کو کتنے کی شرط پر مال دیا تھا ذرا اس کو بدلو ذرا نصف کی شرط بنا دو کیا کرو نصف کی شرط بھائی آپ کو میں نے مال دیا آپ نے آگے مظارکستانی مزارب الصفت کی بھائی کہ جتنا نفع ہوگا اس میں سے آدھا کس کا ہوگا ثانی کا آدھا کس کا ہوگا ثانی کا. کا اور میں نے آپ سے کیا کہا تھا رب المال نے میں وہ آپ کا لفظ میں نہیں لایا تھا ویسے میں نے کہا تھا میں نے مظارب اول سے آفت کرتی اور کہا تھا اللہ نے جو بھی رزق دیا جو بھی نصیب فرمایا جتنا نفع بھی نصیب اللہ نے فرمایا آدھا میرا ہوگا آدھا تمہارا اور اس نے آگے پھر آخر مزاربت کیا اور مزارب ثانی کو یہی کہا کہ آدھا نفع تمہارا آدھا میرا سورج سمجھ میں آ اب بھائی نفع ہوا چھ اشرفیاں تو مزارب ثانی کتنی لے لے گا تین لے لے گا اور رب المال بھی کتنی لے لے گا اس نے بھی تو کہا تھا جو بھی اللہ نے نفا نصیب فرمایا آدھا میرا تو تین لے لے گا رب المال اور کچھ بھی نہیں ملے گا کہ اس شرط پر کہ جو بھی اللہ نصیب فرما دیں جو بھی اللہ رزق دے دیں پلی نسف تو میرے لیے اس کا آتا ہے یہ مزارب اول سے کہا فَتَفَعَ الْمَالَ إِلَىٰ آخَرَ مُزَارَبَتًا بِالنِّسْفِ تو اس مزارب اول نے حوالے کیا مال دوسرے کے بطور مزاربت بن نصف کے مزاربت بن نصف کے فَلِسْتَانِ نِصْفُ الرِّبْتِ تو مزارب اثانی کے لئے کتنا ہوا نصف ربا رب نفع وَلِرَبِّ الْمَالِ النِّسْفُ اور رب المال کے لئے بھی نصف ہوا ولاش مزاربل اول اور مظارب اول کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سورت سمجھ میں آ گئی اسی میں تیسری سورت بناؤ میں نے آپ کو مال بطور مزاربت کے لیا میں نے کہا جو بھی اللہ نے نفع نصیب فرمایا وہ آپ کے اور میرے درمیان آدھا آدھا ہوگا اس مظاہرب اول نے آپ نے پھر آگے عقد کیا اور کیا عقد کیا مظاہرب ثانی سے کہا جتنا نفع آیا دو سولس آپ کے کتنے مظارف ثانی کے لیے اب نصب سے بھی بڑھ کر نفع قرار دے دیا دو سولوس اب کیا ہو کریں گے کہتے ہیں دیکھو اب بھی اسی طرح کر لیں مظاہب ثانی نے محنت کی اور چھ اشرفیاں اب چھ اشرفیوں میں سے بھائی دو سولس کس کا حصہ ٹھہرا تھا ثانی تو چھے کا سلوس کتنا بنتا ہے ملوند. چار اشرفیاں تو چار اشرفیاں کس کو دے دی جائیں گی مظارب ثانی کو اور رب المال نے کہا تھا جو بھی نفع ہوا آدھا میرا تو نفع کل کتنا ہوا تھا کا آدھا کتنا تین تو لہذا تین اشرفیاں کس کو دی جائیں گی رب المال کو تو یہ کتنی ہو گئی بھائی نفع تو ہوا ہے چھ کا اور چار دے دیں مظاہرے سانی کو اور تین دے دیں؟ رب المال کو یہ کتنے بن رہے ہیں جو کمی ہے وہ مزاری پہ اول سے لے کر پوری کی جائے گی وہ اپنی جیب سے دے گا کیونکہ اس نے خود آپ ہی ایسے کی ہے سمجھ میں آیا بھائی تو رب المال کے لیے اس نے کتنا طے کیا تھا نصب تو چھ کا نصب کتنا من طے وہ نصب اسے دینا پڑے گا اور مظاہب ثانی سے کتنے کی بات طے ہوئی تھی ڈوز, ڈوز, دو ڈوز, دو سلس کی وہ کتنا بنتا ہے چار وہ دینا پڑے گا تو کمی کتنے کی آ رہی ہے ایک ایک اور کل نفا کتنا ہوا ہے چھ تو یہ ایک اشرفی کم پڑ رہی ہے یہ چھ کا کتنا حصہ ہے چھٹا حصہ معلوم ہوا مظارب اول پر چھٹا حصہ آ جائے گا یہ ہم کو اول پر کتنا زمان آ جائے گا چھٹا <سطنع> حصہ تو وہ ایک اشرفیہ وہ ساتھ ملائیں گے ساتھ ہو گئے اب چار کس کو دے دیں گے مزاربِ ثانی کو اور تین کس کو دے دیں گے رب المال سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی <سطنع> <ربحی> اصل میں تھا سولو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اگر شرط لگائی مظاربستانی کے لیے نفع کے دو سولود کی ولیل مظاربستانی ولی کیا ہے آپ کی عبارت کتاب میں بھائی اچھا ہاں ٹھیک ہے آگے خود بتلا رہے اور آدھا نفا کس کو دے دے گا رب المال کو تین اور مظارب سانی کو کتنے دے دے گا سبق کی طرح رب المال کا کتنا حصہ بنتا ہے نصف کتنا ہوا چھ کا تین تین اشرفیاں کس کو دے دی رب المال کو باقی کتنی بچی ہیں تین وہ نصف ہے وہ نصف کس کو دے دے گا مظارب ثانی کو اور مظاہرب ثانی کا تو کل حصہ کتنا بنتا ہے چار تو ایک کا اس کے لیے جامع ہوگا نصف اس کو دے دے گا اور ساتھ ایک کا کا اس کے لیے زامین. یعنی چھٹے حصے کا اس کے لیے کیا بن جائے گا زامین وہ بطور زمان کے دے گا دیکھو یہی بات کر رہے ہیں کہ نصف ریبا تو کس کو دے دے گا رب المال کو ثانی نصف اور مزارب سانی اور مظاہرب ثانی کو بھی کتنا دے دے گا نے ثویر ہوا لیکن اس کے ساتھ تو بات نہیں تھی دوستوں اس کی تو کہتے ہیں وयद من المضارب الاول للمضارب الثاني مقدار سدس ربح میں مالہی اور ضامن ہوگا مضارب اول کس کے لیے مضارب ثانی کے لیے نفع کے छठे حصے کی مقدار کا ممالہی اپنے مال میں سے صورت سب کو سمجھ میں آ گئی وَإذا رب المال المزارب بطلت و از ماتا ربربۃ مر جائے, مزارب رب المال یا مزارب مر جائے و و تو مضاربت کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی وہ رب المال اسلامی وبی دار الحرب طال مزاربت اور جب مرتد ہو جائے رب المال مثلاً کیا ہو گیا مرتد ہو گیا اسلام سے اسلام کو اختیار اس کیا ولح کبھی دار الحرق اور کہاں چلا گیا دار चला چلا گیا دار الحرف چلا گیا دارالاسلام دار دار میں رہتا تو ہم اسے جیل میں ڈالتے تین دن کی مہلت دیتے اسلام کی طرح واپس آ جاتا تو ٹھیک نہیں تو اسے کیا کر دیا جاتا قتل کر دیا جاتا لیکن وہ بھاگ کر چلا گیا دارالحرب میں چلا گیا قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ وہ شخص کہاں جا چکا دارالحرب جا چکا تو قاضی کا یہ فیصلہ کر دینا کہ وہ مرتد ہو کر دارالحرب جا چکا ہے یہ موت کے حکم میں ہے کس کے حکم میں ہے یہ بھی <تصفيق> موت, <متحد> موت کی طرح ہی ہے لہذا جب موت کی طرح ہے تو اس کا مال اس کے وارثوں کی طرح منتقل ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ وارثوں کی طرح منتقل ہو جاتا ہے تو قاضی جب اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا اس کے لحاق دیدار الحرب کا تو یہ فیصلہ کس کی طرح ہے اس کی موت مات کی, مات کی طرح تو اس سورت میں جب وہ اور موت کی صورت میں کیا بتلایا تھا کہ رب مال مر جائے تو عقد نے کیا ہو جاتا ہے باطل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مظارف اس کی طرف سے وکیل ہوئے دراصل اور وکالت کیا ہوتی ہے؟, موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں مل گیا دار الحرب کے ساتھ یعنی دار الحرب چلا گیا بس مزار مُزَارَبَتُ, مزاربت کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی وئن عزل رب المال المضارب ولم يعلم بعزله حتى اشترى او باع فتصرفه جائز اور اگر معزول کر دیا رب المال نے مضارب کو بعی بی میں نے اپ کو مال دیا تھا کہ جاؤ اس کے ذریعے تجارت کرو نفع ادا تقسیم کریں گے پھر میں نے آپ کو معزول کر دیا میں نے ابھی آپ کو بتایا مظاہرک بھی دراصل کس کی طرح ہے وکیل کی طرح ہے کس کی طرح جو میرا مال خرچ کر رہا ہے اور نفع اس پر کما کر لا رہا ہے تو آپ کی جب میں نے اس کو معذول کر دیا تو کیا میرے معذول کر دینے سے وہ معذول ہوگا یا نہیں ہوگا کہتے ہیں ہاں بھائی وہ بھی وکیل کی طرح ہے اور جیسے وکیل کو معذول کیا جا سکتا ہے اسی طرح مظاہر کو بھی کیا کیا جا سکتا ہے معذول لیکن جیسے وکالت میں ضروری ہے کہ وکیل کو اطلاع دی جائے کیا کیا جائے باقاعدہ اطلاع دی جائے کہ تمہاری وکالت ختم میں نے ایک کو بھیجا جاؤ میرے لیے گاڑی خرید کر لاؤ تو یہ میرا وکیل ہے یہ جائے گا گاڑی خریدے گا میرے لیے سمجھ گئی تو, تو وہ گاڑی میرے لیے خریدے گا لیکن پھر میرا ارادہ بدل گیا میں نے پیچھے کافی بیچا جاؤ بھائی اس کو جا کر منع کرو گاڑی نہ خریدے لیکن آدمی کے پہنچنے سے پہلے وہ گاڑی خرید چکا ہے تو یہ گاڑی اب کس کی شمار ہوگی وکیل کی شمار ہوگی یا موکل کی شمار ہوگی موکل کی شمار ہوگی بھائی کیونکہ اطلاع ہی اگر سے میں معذور کر چکا ہوں اجازت کو واپس لے چکا ہوں لیکن ابھی اس بیچارے کو علم بھی نہیں تھا ہاں اگر اسے اطلاع مل گئی مل میری طرف سے کہ بھائی گاڑی نہ خریدو پھر بھی اس نے گاڑی خرید لی تو کہتے ہیں اب وہ گاڑی سمجھیں گے وکیل نے اپنے لیے خریدی ہے اور موکل کے لیے اس کے پیسوں کو رو واپس کرنا پڑے گا موکل کو صورت میں آگے. تو یہاں پر بھی مظاہرک کو جیسے جب معذور کر دیا جائے تو رب المال اسے معذول کر سکتا ہے لیکن اس کو خبر دینا ضروری اگر خبر دینے سے پہلے اس نے جو بھی تصرف کر دیا میں نے اسے آج معذور کر دیا مظاہرک کو اسے دو دن بعد استعلامی دی اس دو دن میں جو وہ خرید و فروخت کر چکے ساری جائز ہیں اور وہ کس میں سے سمجھی جائیں گی مال مال مزاربت میں سے سمجھی جائیں گی سورت سمجھ میں آگے لیکن اگر اس کے بعد تصرفات کرتا ہے وہ اس کے اپنے شمار ہوں گے مال مزاربت میں اس کا شمار نہیں ہوگا تو کہتے ہیں رب المال مظہاری اگر معذور کر دیا رب المال مظہاری کو والم یالم اور وہ کو علم نہ ہوا, اپنے معذور یہاں تک کہ خرید, آ, خریدا یا بیچا خریدی بیچی جائز ہے یعنی یہ کس میں سے شمار ہوگا مالے سے اچھا بھئی میں نے معذور کر دیا تھا مزارف کو, مزارف کو تو اب اس کے پاس وہ کاروبار میں لگا ہوا تھا وہ اس کے پاس اس وقت پانچ گاڑیاں موجود تھیں جو ہمارے مزاربت کے ذریعے اس نے خریدی ہوئی ہیں تو اس وقت جو اس کے پاس مال ہے میں نے تو دی تھی اس کو کرنسی تو اس کے پاس اس وقت کرنسی نہیں ہے یا کچھ کرنسی ہے باقی سارا مال کس شکل میں ہے سامان کی شکل میں ہے کس شکل میں ہے سامان کی شکل میں ہے اب میں نے اسے اطلاع دے دی کہ تم معذول ہو مزاربت کا آس ختم بھائی آج کے بعد اس میں کوئی بے وشیرانہ کرنا تو کہتے ہیں کیا اس کے لیے اب یہ گاڑیاں بیچنا جائز ہے یا نہیں <coughs> کہتے ہیں اگر جو معذول کر دیں آپ اسے اور اسے علم بھی ہو گیا کہ مجھے معذول کر دیا گیا ہے پھر بھی یہ گاڑیاں بیچنا اس کے لیے جائز ہے بھئی کیوں جائز ہے معذور جو کر دیا ہے کہتے ہیں بھائی یہ کام کر رہا تھا نفع کے لیے اور تو گاڑیاں بیچے گا تو میں نے کیا چیز دی تھی رف المال نے اسے کرنسی تو اب گاڑیوں میں نفع کا پتہ لگ سکتا ہے گاڑیوں میں تو نفع کا پتا <coughs> گاڑیاں بیچے گا اور وہی وہ جیس سے بدل لے گا اس کو یعنی کرنسی لے لے گا کیا لے لے گا <تصفح> کرنسی چاہیے تو پھر ہی طے ہوگا مثلا میں نے دس لاکھ دیے تھے گاڑیاں بیچ کر سارا مال آپس میں ملایا تو گیارہ لاکھ روپے ہوئے معلوم ہوا میں نے کتنے دیے تھے دس لاکھ اس میں سے نکال لیں گے تو نفع کتنا رہ گیا اب یہ ایک لاکھ نفع ہے یہ دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے اور گاڑیوں کو یعنی سامان کو بیچے بغیر اس کا پتہ لگ رہا تھا کتنا نفع ہے نہیں تو لہذا یہ سامان کو بیچنا اس کے لیے جائز ہوگا اور وہ بھی اس وجہ سے کہ اس کے بیچے بغیر بات ہی نہیں چل سکتی آگے نفع کا تعین ہی نہیں ہو سکتا لہذا اگر سامان سامان ہو تو اس کو بیچ سکتا ہے لیکن اگر کرنسی کی شکل پہلی ہے اس کے پاس صرف کرنسی ہے گاڑی وغیرہ کوئی ہے ہی نہیں اب اس کرنسی سے وہ آگے گاڑی پھر لیتا ہے یہ تو اس کے لیے جائز ہے نہیں کیونکہ آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ اس کا کتنا نفع ہے وہ عالمت بھی حاضری اور اگر اس کو معلوم ہو گیا اگر اس کو علم ہوا اپنے معذول کر دے کیے جانے کا شکل میں تھا فلاں تو اس کے لیے جائز ہے اس سامان کو بیچنا ولا یمنا کا اور روک نہیں سکتا معزول کرنا اس کو اس بات سے معذول کرنا اس بات سے نہیں روک سکتا بھائی کیونکہ اس کے لیے بھی تو نفع اس کا بھی تو حصہ ہے اس کا پتہ ہی چلے گا کہ جو جنس لے تھی سامان کو اسی جنس سے کیا کر دیا جائے بدل دیا جائے بیچ کر دراہی میں نے دیے تھے تو گاڑیاں بیچ کر کیا لے لے دراہم کے بدلے بیچ دے گا تاکہ دراہیم آ جائیں آپ پتہ لگ جائے گا نفع کتنا ہے راس المال کتنا دیا تھا راس المال میں نے سو دیا تھا گاڑیاں بیچی تو ایک سو تیس درہم حاصل ہوئے تو معلوم ہوا سو دراہیم راس المال کے نکال کر مجھے دے دے گا اور یہ تیس درہم کیا ہے نفع ہے پندرہ مجھے دے دے گا اور پندرہ خود رکھ دے گا تو اس نفع کا گاڑیوں کو بیچے بغیر پتہ لگ رہا تھا کہ اس کے پندرہ درہم ہیں یہ کتنے ہیں اور میرے کتنے ہیں یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا سم ملاشت شی انخرا پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خریدے اس سامان کے سمن کے بدلے میں شی ان آخرا کوئی اور چیز کوئی اور چیز اس کے لیے خریدنا جائز نہیں ہے جائز نہیں وَإِنْ عَضَلَهُ وَرَأْتُ الْمَالِ نَوَّتْ لَهُ ان <فَكِيهَا> سلم دراہ کہ مسئلہ یہ معذول کر دیا مظار کو اور جس وقت میں نے معذول کیا اس وقت سارا سامان سارا مال جو تھا درہم یا دینار کی شکل میں تھا شکل میں تھا سامان نہیں تھا کچھ بھی سامان سارا وہ بیچ چکا ہے اب پھر خریدنے کی تیاری کر رہا تھا کہ میں نے اس کو کیا کر دیا معذول کر دیا تو اب اس دراہم و دنانیر میں وہ تصرف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کہتے ہیں اب اسے تصرف کرنے کی اجازت نہیں بشرتے کے نشے کا پتا چل رہا ہو کیا ہو نفع کا پتا چل رہا ہو مثلاً میں نے کیا دیے تھے اس کو دراہم سو دراہم دیے تھے اور اب اس کے پاس بھی کتنے ہیں سارے دراہم ہی ہیں ایک سو پچاس دراہم ہیں تو میں نے بھی دراہم دیے تھے اس کے پاس بھی صرف دراہم ہیں نفع کا پتا چل رہا ہے اور رسول مال کا پتا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہاں سو دراہیم نکالے گا پچاس دراہم نفع ہے واپس میں تقسیم کر لیں میں نے دراہم دیے تھے اور اس وقت اس کے پاس دراہم بھی ہیں دینار بھی ہیں میں نے تھے راس المال تھا سو دراہم اور اس وقت اس کے پاس ایک سو دس دراہم ہیں اور بیس دینار ہیں اب بھی راس المال اور نفع کا پتہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا بھائی چل رہا ہے 110 سو دراہیم ابھی بھی اس کے پاس ہیں ان میں سے 100 دے دے گا مجھے یہ راسول مال کتنے رہ گئے 10 دراہیم اور 20 دینار تو دراہم میں سے پانچ میرے اور دیناروں میں سے 10 میرے باقی اس کے ہو جائیں گے سمجھ میں تیسری سورت اس کے پاس دینار ہیں اور میں نے دراہم دیے تھے یعنی اگر دراہیم ہیں بھی تو راسل مال سے تھوڑے ہیں مثلا میں نے اسے دیے تھے راسول مال 100 درہم اور اس وقت اس کے بعد پچاس درہم ہیں اور پچاسی ہی دینار ہیں کیا ہے پچاسی جی تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ ان دیناروں کو بیچ کر ان کے بدلے کیا لے لے جی درہم لے لے کیونکہ راس المال اور نفع کو الگ الگ کرنا ہے اور راس المال کا نفے کا پتہ پھر لگے گا تو ان کے بدلے اس جائز ہے اس کے لیے کہ درہم لے لے صورت سب کو سمجھ میں آ گئے یہ مانا ان آز اللہ رسول او دراہیم اور اگر اس نے اس کو معذول کر دیا اور رسول مال دراہیم یا دینار تھے قاد نفت نفت نفت نفت کا معنی ہے نوا کا معنی ہے نقد ہونا نقدی ہو جانا نقد ہونا اور رسول مال جو ہیں دراہیم ایسے دراہم یا دراہم یا دینار ہیں اور رسول مال ایسے دراہم یا ایسے دینار ہیں قد نق جو نقد ہو چکے ہیں یعنی سامان کی صورت میں نہیں ہے بلکہ کس صورت میں ہیں نقد کی صورت میں لہو ان لفی حا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں تصرف کرے <الْمُزَارِب> مسئلہ یہ بھئی. بھئی آب سے میں آپ کو معذول کر دیا کہ بس بھائی تمہارے اور میرے درمیان عقد مزاربت کیا ہوا ختم بھائی اچھا عقد مزاربت تو ختم ہوا یہ کسی ہم دونے یا آپس میں اختلاف آیا عقل مزارت ہم نے ختم کر دیا جدا ہو گئے دوسرے سے بھائی اب اتفاق سے کچھ مال ابھی دیون کی شکل میں ہے کچھ مال تو نقد پڑا ہے اور کچھ مال کس صورت میں ہے بھائی میں نے تو آپ کو سو درہم دیے تھے لیکن اب آپ کاروبار میں لگے ہوئے سارے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں کچھ پیسے آپ کے پاس موجود ہیں اور کچھ پیسے ابھی آپ نے زید سے وصول کرنے کچھ آمر سے وصول کرنے کچھ بکر سے وصول کرنے ہیں کیونکہ تجارت میں تو ایسا ہوتا ہی ہے سارے نقد دیتے ہیں یہ ادھار بھی چلتا ہے بیچ میں ادھار بھی چلتا ہے تو مزارب مظارف جو تھا اس نے ابھی کچھ دیون کسی سے وصول کرنے تھے جو اسی مال مزاربت میں سے ہیں اور ہم دونوں اب جدا ہو چکے اب کیا کریں گے وہ دیون کون کرے گا کیا ہم کو بعد میں مجبور کر سکتے ہیں قاضی مجبور کر سکتا ہے کہ جاؤ بھائی دیون لے کر آؤ وصول کر کے لاؤ کہتے ہیں یہاں دو صورتیں ہیں مظارف نفع کما چکا ہے یا نفع اس نے نہیں کمایا اگر اس نے نفع نہیں کمایا تو ابھی تو اس بیچارے کو کچھ بھی نہیں ملا اس نے فلم جتنا بھی کام کیا بطور احسان کے کرتا رہا ہے اپنی طرف سے کام کرتا رہا ہے اسے ابھی کچھ حاصل ہی اب اسے قاضی مجبور نہیں کر سکتا کہ جا کر کیا کرو وصول کرو تو پھر کیا کریں گے کہتے ہیں مالک جائے اور قرض وصول کرے بھائی مالک کو تو وہ جانتے ہی نہیں ہے تجارت تو یہ کرتا رہا مالک تو گھر بیٹھا ہوا تھا انہیں کیا پتا ہے کہتے ہیں یہ جو مظاہر ہے چونکہ حقد اس نے سارے کیے ہیں تو وہ تو اسی کو دین دیں گے تو یہ اس مالک کو اپنا وکیل بنا دیں کہ جاؤ میری طرف سے جا کر ان سے کیا کر لو قرضے کا تو یہ مالک جائے گا لیکن اپنے مالک ہونے کی حیثیت سے نہیں جائے گا کس حیثیت سے جائے گا اس کے وکیل ہونے کی حیثیت سے کیونکہ آکد اس نے کیے ہیں تو اسی کو مار دیں گے اور اگر یہ نفع کما چکا ہے اب قاضی اسے مجبور کرے گا بھائی کیا کرے گا بازی مجبور کرے گا اس پر جبرن اس پر اسے بیجے گا لوگوں سے وصول کر کے لاؤ بھائی کیوں اب کیوں مجبور کریں گے کہتے ہیں اس لیے کہ یہ مظاہرے کی مثال عجیب کی طرح ہوتی ہے ملازم کی طرح ہوتی ہے اور ملازم کو جب اجرت دے دی جائے تو اسے کام پورا کرنا پڑتا ہے یا نہیں کرنا پڑتا اسے کام پورا کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر بھی, بھی یہ مظاہر اجیر کے درجے میں ہے اور یہ اپنا نفع حاصل کر چکا ہے تو یہ اس اجیر کی طرح ہوا جس کو اس کی اجرت دی جا چکی ہے اور اجیر کے ذمے کیا ہوتا ہے کام کو پورا کرنا تو یہاں بھی دیون کا پورا وصول کرنا دیون کا وصول کرنا یہ کام پورے کرنے کے ذمن میں آتا ہے اس کے بغیر تو کام پورا نہیں لہذا یہ اس پر ضروری ہو جائے گا وہی ضرور اور جب دونوں جدا ہو گئے وہ فی الحال ہی اور اس, اس حال میں کہ مال کے اندر کیا تھے دیون تھے یعنی دوسروں پر قرضہ باقی تھا وہ قدر بھی حل اور تحقیق نفع کما چکا ہے مظارف اس کے اندر اج بارالحاким تو مجبور کرے گا حاکم اس کو الحق تذا االدیون کس چیز پر دیون کے مطالبہ کرنے پر ان کے تقاضا کرنے پر کہ جا کر تقاضا کرو اور وصول کر کے لاو و ان لم یکن فالمال ری فون اور اگر مال کے اندر کوئی نفع نہ تھا لم یلزم الابتذا تو اس پر تقاضا کرنا لازم نہیں ہے ویقال له پھر کیا کریں گے جب اس پر تقاضا لازم نہیں ہے بھائی؟ جی؟ ہاں رب المال کو وکیل بنایا وَيُقَالُ لَهُ وَكِلْ رب المال <الْبِزَاء> اور اسے کہا جائے گا کہ وکیل بنا دے تو رب المال کو تقاضے کے اندر مِنَ الْرِبْحِ دُونَ الْمَالِ اور وہ چیز وہ جو ہلاک ہو مال مزاربت میں سے وہ نفے میں سے شمار کیا جائے گا نہ کہ رسول مال میں سے صورت مسئلہ یہ میں نے آپ کو پیسے دیے کہ اسے تجارت کرو نفع ادا آدھا ہوگا آپ نے آپ نے تجارت شروع کر دی اور ایک مہینے بعد ایک لاکھ تیس ہزار ہو گئے لاکھ کے بجائے کتنے ہو گئے لاکھ سے ایک لاکھ تیس ہزار ہو گئے پھر اس کے بعد ایک دام تو تیس ہزار نفا ہوا پھر خسارہ ہوا ایک دام مالانا اور بیس ہزار کا نقصان ہو گیا تو اب مظارف کہتا ہے بھائی پچھلے مہینے کتنا نفع ہوا تھا بیس ہزار رب المال کو کہتا ہے پندرہ ہزار میرے ہو گئے پندرہ ہزار آپ کے ہو گئے اور یہ جو نقصان ہوا ہے یہ آپ کے مال میں سے ہوا ہے کس میں سے ہوا ہے راس المال میں سے ہوا ہے نقصان نئی نئی یاد رکھنا نقصان کو پہلے کس کی طرف پھیرا جائے گا نفع کی طرف پھیرا جائے گا اس لیے کہ راس المال ہے اصل اور نفع ہے تابعہ رسول مال کیا ہے اصل اور راس المال رسول مال ہے اصل اور نفع ہے تابع نفع ہے تابع لہذا اصل کو باقی رکھنا چاہیے یا تابع کو باقی رکھنا چاہیے اصل کو باقی رکھنا چاہیے تو جو نقصان ہو وہ کس میں شمار کرنا چاہیے نفے میں لہذا ہم کہیں گے نہیں نہیں راس المال تو اصل ہے تو اس کو تو باقی رکھنا چاہیے تو لہٰذا یہ نقصان کس میں شمار کیا جائے گا نفع میں سے تو پچھلے مہینے سے ایک لاکھ تیس ہزار اس مہینے بیس ہزار نقصان ہوا تو وہ تیس ہزار میں سے بیس ہزار چلے گئے نفع صرف کتنا رہ گیا دس ہزار ہم... یہ مانا ہے بھائی و ماہرونا راسل مال رَاسِ اور وہ جو حالات ہو جائے مال مزاربت میں سے تو وہ نفع میں سے ہے نہ رسول مال میں سے اچھا کتنا رہ گیا نفع دس ہزار اگلے مہینے بیس ہزار اور نقصان ہو گیا تو اب تو وہ دس ہزار نفے کے بھی گئے اب تو صرف راس المال ہی باقی ہے تو باقی کٹوتی کس میں سے شمار ہوگی رسول مال میں سے کتنا رہ گیا رسول مال نوے, نوے ہزار رہ گیا تو دس ہزار تو ضائع ہوا میرا مال تو کیا مظارف پر زمان آئے گا مظارف پر زمان نہیں کیونکہ یہ مال اس کے پاس بطور امانت کے ہے یہ مانا الحال کوئی اگر وہ ہلاک شدہ مال بڑھ جائے منافع پر فلاں زمانہ اعلبی فی ہی تو کوئی زمان نہیں ہے مظارف پر اس میں تیسری صورت والا نا میں آپ کو مال دیا کہ جاؤ اس کے ساتھ تجارت کرو نفع ہم دونوں آدھا آدھا تقسیم کریں گے آپ نے محنت کی بھائی محنت کرتے رہے ایک مہینے بعد مال شمار کیا دیا میں نے ایک لاکھ تھا مہینے بعد ایک لاکھ تیس ہزار ہو چکا ہے ہم دونوں نے وہ نفع تقسیم کر لیا تیس ہزار آپ نے اپنی جیب میں ڈالے تیس ہزار مجھے لا کر دیے اب پھر آپ نے کام شروع کر دیا اب نقصان ہو گیا بیس ہزار اگلے مہینے نقصان ہوا اور آپ نے پڑھا کہ نقصان کو کس کی طرف پھیرا جائے گا نفع کی طرف نفع تو ہم جیب میں ڈال چکے ہیں کہتے ہیں کوئی حرج نہیں واپس نکالو کیا کرو واپس نکالو بھائی راس المال کو نہیں ختم کرنا لہذا آ, دس ہزار میں دے دوں گا اور دس ہزار آپ اپنی جیب سے واپس دے دیں یہ بیس ہزار نقصان ختم ہوا سمجھ میں آیا بھائی اچھا اب آپ کے پاس کتنا نفا ہے پانچ ہزار. اور میرے پاس کتنا ہے پانچ ہزار تو اور نقصان ہوا تو یہ بھی نکال لیں گے سورت سمجھ میں آگے بھائی یعنی بس یہ تو میں سورت ویسے بنا رہا ہوں یعنی کہ نفع تقسیم بھی کر چکے ہیں اس کو کیا کر دیا جائے گا واپس کیا جائے گا وہ انکانہ یکشمان اگر وہ دونوں نفے کو تقسیم کر چکے ہیں بول مزاربت والا اور مزاربت اپنے حال پر ہے یعنی ابھی تک آپ مزاربت جاری ہے ثم هلك المال كله او بعضه پھر مال ہلاک ہوا سارا کا سارا یا مال کچھ مال بعضے مال دا تثنیہ کا صیغہ ہے وہ دو واپس لوٹ آئیں گے دونوں الربحا جس کو نفع کو حتا يصف يرب المال راس المال یہاں تک کہ پورا وصول کر لے گا رب المال کس کو راس المال کو ہاں اس کے رات مار کو یعنی پورا رکھنا ہے وہ پورا وصول کرے گا ان فالا شہ ان کا نہ بہ بس اگر کچھ باقی بچ گیا تو وہ ان دونوں کے بیچ ہوگا وہ کیا ہوگا ان دونوں کے بھائی دیکھو سورت مسئلہ وہی ہے میں نے ایک لاکھ دیا تھا مہینے بعد کتنا ہو گیا ایک لاکھ تیس ہزار آپ نے پندرہ ہزار اپنی جیب میں ڈالے اور پندرہ ہزار مجھے دیے اگلے مہینے کتنا نقصان ہوا بیس ہزار ہوا ہزار جب نقصان ہو گیا تو اب آخر مزاربت مثلا ہم دونوں ختم کرنا چاہتے ہیں تو اب کیا کریں بھائی کہتے ہیں وہ نفع واپس نکالو چنانچہ نفع کیا کر دیں گے دونوں پندرہ ہزار میں نے اپنی جیب سے واپس دیا آپ نے بھی اپنی جیب سے پندرہ ہزار دیا آپ کتنا ہو گیا ایک لاکھ تیس ہے بیس تو کیا بیس تو کیا ہو چکا بھائی دیکھو پندرہ ہزار آپ نے اپنی جیب میں ڈالا پندرہ ہزار میں نے اپنی جیب میں ڈالا رسول المال ہے ایک لاکھ اگلے مہینے بیس ہزار کا نقصان ہوا کتنے رہ گئے باقی اسی ہزار اب ہم کیا کریں گے اپنے مزاربت ختم کرنا چاہتے ہیں تو رسول المال کو پورا کرنا ہے یا نہیں کرنا کرنا ہے تو کتنے کریں گے دس ہزار ایک پندرہ بس پورے نکالو پندرہ ہزار آپ نے نکالے پندرہ ہزار میں نے نکالے اب اس میں سے کتنے چاہیے بیس بیس ہزار رسول مال میں ڈالے سارا رب المال نے ایک لاکھ پورا وصول کر لیا اب کچھ بچا یا کچھ بھی نہیں بچا کچھ بچ گیا اب اوکے تقسیم کر لو جتنا جس کا حصہ بنتا ہے یہ مانا ہے بھائی تو یہ مانا ہے تو ترا تر رکھا دونوں نفع کو واپس کریں گے رب المالی راسل مالی یہاں تک کہ رب المال کیا کر لے راس المال کو وصول کر لے پورا وصول کر لے فہ فوج والا ان کا نہ بھائی نہ اگر کچھ باقی بچ گیا تو ان دونوں کے بیچ ہوگا تقسیم ہوگا وہ نقصان مالی بھائی نقصان پچاس ہزار ہوا تھا تو پندرہ پندرہ ہزار ہم نے جیب میں ڈال لی ہے ایک لاکھ باقی ہے اگلے مہینے پچاس ہزار کا نقصان ہو گیا کتنا رہ گیا مال صرف پچاس ہزار کتنا پچاس اب راس المال کو تو پورا کرنا ہے ہم نے کتنا جیب میں ڈالا تھا پندرہ وہ واپس ملایا کتنا رہ گیا تیس اسی ہزار ہو گیا تو راس المال تو ابھی بھی پورا نہیں ہو رہا تو کیا اب زمان آئے گا مظاہرے پر زمان نہیں آئے گا کیونکہ وہ تو امین ہے وہی نقسمین رسول مال یس منل مزاربو اور اگر کم ہوا رسول مال سے مال بہ لم یس منظارب تو مظارف ضامین نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو امین تھا مال کے بطور امانت کے تھا وہ ان کا نقت سما تیسری صورت والا نا آپ نے اور میں نے اقس مزاربت کیا میں نے ایک لاکھ روپئے دیے ایک مہینے بعد ایک لاکھ تیس ہزار ہو گئے ہم دونوں نے آپس میں پندرہ پندرہ ہزار نفع تقسیم کر لیا اور عقل مزاربت ختم کر دیا اخلے مزاربت کیا کیا؟ دو چار دن بعد خیال آیا پھر میں نے آپ سے کہا لو بھئی یہ پیسے لو اور کیا کرو کاروبار کرو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس سے کاروبار شروع کیا اگلے مہینے بیس ہزار نقصان ہو گیا کتنا ہو گیا بیس ہزار نقصان ہو گیا آ, اب میں نے اخبار مزارفت ختم کرنا چاہا آپ نے مجھے اسی ہزار روپئے دیے میں نے کہا بھائی اسی ہزار کیس چیز کے دیتے ہو وہ نفع جو جیبوں میں ڈال چکے ہو وہ نکالو بھائی وہ ملائیں گے راسل المال کو پورا کرنا ضروری ہے تم نے قدوری میں پڑا یا نہیں پڑھا بھائی جی ہاں تو آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ صاحب قدوری بالکل آخری سطروں میں بسرا رہے تھے کہ ایک دفعہ اقدے مزاربت ختم کر دیا تو اس کا نفع اگلے عقد مزاربت سے اس کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے اس کے اندر اس کو واپس اب نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو پچھلے عقد کا نفع تھا وہ تو عقد ہی ختم ہو چکا یہ تو نیا عقد ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں وہ ان کا انقت سمر اور اگر دونوں نے نفے کو تقسیم کر لیا وہ فسا خل مزاربت اور دونوں نے پھنسا کر دیا اپنے مزاربت کو سوما آپ دونوں نے کیا کر لیا پھر افاد کر لیا مظاربت کا فحال کل مال او بعضه پھر سارا مال ہلاک ہوا یا باز مال لم یترا در ربح تو دونوں رفی کو واپس نہیں لوٹائیں گے لم یترا در ربح الاول تو دونوں وہ پہلے نفع کو واپس نہیں لوٹائیں گے و يجوز للمزارع ان يبيع بالنقد اچھا بھائی مزارع میں نے آپ کو مال دیا جو اسے تجارت کرو نفا دادا ہوگا کیا آپ اس کے لیے ادھار بیچ سکتے ہیں یا نقدی بیچنا ضروری کہتے ہیں نہیں بھائی ادھار بھی بیچ سکتے ہیں تاجروں کے ہاں تو اکثر معاملات ہوتے ہی کس طرح ہیں ادھار ہوتے ہیں تو ادھار بیچنا بھی جائے لیکن ادھار یاد رکھو والا نا اگر میں نے منع کر دیا کہ ادھار نہیں بیچنا پھر آپ کے لیے ادھار بیچنا جائے نہیں میں نے کہا نقدی بیچنا بس بھائی. اور اگر میں نے کوئی روک ٹوک نہیں کی تو ادھار تو معاملات چلتی ہیں پھر آپ کو ادھار بیچنے کی بھی اجازت ہے لیکن ادھار بھی اتنا ہونا چاہیے جتنا جتنا عام طور پر تاجر کرتے ہیں بھائی مطلب تاجر ایک دوسرے کو پندرہ بیس دن یا مہینے کے مہلت دے دیا کرتے ہیں تو آپ بھی اتنی مہلت کسی کو دے سکتے ہیں اس سے زیادہ مدت کا ادھار کرنا آپ کے لیے درست نہیں یہ مانا وہی نقسی اور نفسیح تھی اور جائز ہے مظاہر کے لیے نقد کے, کے, کے ساتھ بیچے اور ادھار کے ساتھ ولا یوزولا مال مزاربتی اور نکاح نہیں کروا سکتا کسی غلام کی یا کسی باندی کا مال مزاربت میں سے بھائی آپ کو میں نے مال مزارمت دیا بھائی یہ لو دس لاکھ روپے جب اسے کیا کرو کاروبار کرو آپ نے تجارت شروع کر دی بھائی بڑی غلام اور باندیاں خرید نہیں بھائی اب آپ نے ان کے نکاح کروانا شروع کر دیے بھائی کیا کر رہے ہیں نکاح کروا رہے ہیں نہیں بھائی میں نے آپ کو ان چیزوں کی اجازت دی ہے جو تجارت میں ہوا کرتی ہیں یہ نکاح ہوتے ہیں تجارت میں بھائی اس کی اجازت نہیں ہوگی تو کہتے ہیں بلا یوسف آپ گاؤں والا, والا متا نکاح نہیں کروا سکتا شادی نہیں کروا سکتا کسی غلام یا کسی باندھی کی مال مزاربتی کس میں سے مالے مزاربت, مزاربت, مزاربت میں سے ہاں ویسے کرواتا ہے کرواتا رہے مال مزاربت میں سے کروانے کی اجازت م. نہیں چلیے بس مران اللہ عالم حفظ اللہ